the real voice of islam <speaking in Hebrew>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 چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے زندہ باد زندہ باد زندہ باد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 اور اگر کسی قوم سے تو خیانت کا خوف کرے تو ان سے ویسا ہی کر جیسا انہوں نے کیا ہو اللہ خیانت کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا سب کب لو جیزون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز یہ وہم نہ کریں کہ وہ سب لے گئے ہیں وہ ہرگز گز نہیں کر سکیں گے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِدَبَّرَاتِ خَيْلٍ تَذْهَبُ بِنَبِّ تُذْهِبُ نَبِيَّ عَدُّ اللَّهِ وَعْدُهُ وَآخِرِينَ مِنْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظهرون اور جہاں تک تمہیں توفیق ہو ان کے لیے تیاری رکھو کچھ قوت جمع کر کے اور کچھ سرحدوں پر گھوڑے باندھ کر اس سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی مرعوب کرو گے تم انہیں نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں بھرپور طور پر واپس کیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی وَإن جنحوا لسلم فجنح لها نوی الی اور اگر وہ سلو کے لیے جھک جائیں تو, تو بھی اس کے لیے جھک جا اور اللہ پر توقل کر یقین وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ادین اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو یقیناً اللہ تجھے کافی ہے وہی ہے جس نے اپنی نصرت کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تیری مدد کی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ل بین انک اور اس نے ان کے دلوں کو آپس میں باندھ دیا اگر تو وہ سب کچھ خرچ کر دیتا جو زمین میں ہے تب بھی تو ان کے دلوں کو آپس میں باندھ نہیں سکتا تھا لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو باہم باندھا وہ یقیناً کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے با باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں حق کی طرح رجو لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے سو تاسو میں ڈوبتے آخر قدم بسے اٹھاؤ گے یا نہیں اپنی پاک صف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے با کیوں کر کرو گرد جو محکل کر کرو گرد جو محک کچھ ہوش کر کے سناؤ گیا نہیں ہوں اپنی پاک صاف بناؤ گیا نہیں یارو خودی سے بارو خودی سے باز بھی آؤ گیا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گیا باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثامعین کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر مکرم نذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے کنٹرولز پہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہی ہیں سامعین یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور اردو زبان میں اور اسی طرح ہفتے کی شب ایف ایم ہنڈریڈ پہ رات 9 سے 10 بجے ب عربی زبان میں اور پھر دس سے گیارہ بجے بنگلہ زبان میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علوما تشریف لا کر دیتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں اور اس طرح گفتگو کا سلسلہ چلتا ہے ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہوں نہ کوئی بحث مباحثہ ہو نہ کسی کی دل آزاری ہو آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور ہمارا پروگرام سنیں اور پھر موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں فون کریں اور جو ہمارے مہمان آتے ہیں وہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں اس میں طریق ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے جو ہمارا جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائن کھول کے آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں فون کریں اور اپنے سوال کے ساتھ سامعن آج بائیس تاریخ ہے اپریل کی اور آج کا ایک پروگرام جو ہے اس میں ہم آپ کے لیے ایک خصوصی حصہ لے کے آئے ہیں جو ساڑھے آٹھ بجے آپ کی خدمت میں ساڑھے سے نو بجے کے درمیان ہم پیش کریں گے اور اس میں ہم آپ کی ملاقات جماعت احمدیہ کے مختلف مشنری حضرات سے کروائیں گے جو کینیڈا کے کونے کونے سے ٹرانٹو میں آئے ہوئے تھے جماعت احمدیہ کینیڈا کی سالانہ مجلس شورا میں حصہ لینے کے لیے ان سے ہم بات چیت کریں گے ان کے مختلف علاقوں کے بارے میں جانیں گے وہاں کی مصروفیت کے بارے میں جانیں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ صرف ٹرانٹو میں نہیں بلکہ ملک کینیڈا کے کونے کونے میں ہے اور وہاں پہ موجود جو جماعت احمدیہ کے اراکین ہیں ان کی بدولت وہ مقامی معاشرے کا حصہ ہیں اور اس میں ایک بھرپور کردار ادا کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان میں ہمارے پروگرام میں دو مہمان نگرامی شامل ہوں گے ان میں سے پہلے جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لے لا چکے ہیں ان کا تعارف ان سے سلام لیتے ہیں عبد النورابد صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ عبد النور صاحب ان ہمارے نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے کینیڈا میں اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی پھر جامعہ احمدیہ کینیڈا میں داخلہ لیا سات سال کا جو کورس ہے اس کو مکمل کیا اور اس کے بعد اب یہ جماعت احمدیہ میں خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور ان کتب کو زیر گفتگ لاتے ہیں جو بانییہ سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلات اسلام کی ہیں اور ان کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کتب سے ان باتوں سے جو بانی سلسلہ علی احمدیہ نے اپنی کتاب میں رکھی ہیں جو ان کے اپنے قلم سے تحریر ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں اور اس طرح ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے جو, جو بعض دفعہ ہمارے سامعین کے ذہن میں ہوتی ہیں یا وہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کا اس کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ اب اگلے اب سے لے کے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے تک آپ کی خدمت میں یہ افتتاحی کلمات پیش ہوں گے اور اس کے بعد ہم آپ کا تعارف کروائیں گے اپنے مختلف دوستوں سے جو جماعت احمدیہ کہ ربیان مختلف شہروں سے ٹرونٹو تشریف لائے ہوئے ہیں وہ باری باری ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیں گے اور آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور پھر اس کے بعد نو بجے ہمارا جو معمول کا پروگرام ہے وہ ہم دوبارہ جاری کریں گے تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں عبد رابط صاحب بسم اللہ جی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامعین کو میری طرف سے بھی السلام علیکم و اللہ جیسا کہ مکرم صاحب نے بتایا کہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کی نوعیت کچھ یوں ہوتی ہے کہ میں حضرت اقدس مسیح ماعود علیہ السلّۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ کی کسی کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر تعارف کے بعد اس کتاب کے اندر جو مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں وہ زیر گفتگو لائے جاتے ہیں اور اگر اس کتاب پہ کوئی اعتراض وغیرہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی ایسی بات ہے جو وضاحت طلب ہے تو اس پہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں بات کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں آج جو کتاب خاکثار آپ کی خدمت میں پیش کرے گا اس کتاب کا نام ہے شہادت القرآن اور جیسا کہ جو ہمارے ریگولر سامعین ہیں سننے والے ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ روحانی خزائن حضرت اقدس مسیح ماعود علیہ السلاۃ وسلام کی جو کتب ہیں جو رسائل ہیں یا رسالے ہیں ان کا مجموعہ ہے بعض اوقات لا میں یا وہ لا Uh, علمی بھی ہو سکتی ہے یا بہرحال جان بوجھ کے بھی نہیں ہوتا uh, روحانی خزائن کہہ دیا جاتا ہے کہ روحانی خزائن کی کتاب میں لکھی ہے یہ بات تو روحانی خزائن تو ایک سیٹ کا نام ہے جس کے اندر حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃ وسلام کی تمام جو کتب ہیں وہ اس میں موجود ہیں اسی طرح چند رسائل بھی اس کے اندر موجود ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو چند صفحات پر مشتمل ہیں اور بعض ایسی کتابیں بھی ہیں جن کی زخامت جو ہے وہ چھ سو ساڑھے سو صفحات تک ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ روحانی خزائن میں یہ کتاب موجود ہے اور اس کا نام ہے شہادت القرآن اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 میں حضرت یا جلد نمبر 6 میں یہ کتاب شامل ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ اٹھارہ سو ترانوے کا سال ہے اور اگست کے مہینے میں یہ کتاب حضرت اقدس مسیح محدود علیہ السلاۃ السلام نے تحریر فرمائی اور پھر اس کی اشاعت اس کے بعد عمل میں آئی اس کتاب کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا نام عطا محمد تھا اور وہ اہل قرآن تھے مراد میری یہ کہنے سے یہ ہے کہ احادیث کو وہ نہیں مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ احادیث جو ہیں چونکہ بعد کے زمانہ میں لکھی گئیں اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہیں ان کا یہ اعتراض تھا یا انہوں نے یہ بات حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ پیش کی کہ احادیث میں تو ہمیں چلیں پیشگوئی ملتی ہے مسیح ماؤد یا کسی کے آنے کے متعلق کیا قرآن کریم میں کوئی ایسی باتیں ہیں کوئی ایسے دلائل ہیں کوئی ایسی نشانیاں ہیں کوئی ایسی آیات ہیں جن سے ہمیں پتہ لگے کہ کسی نے آنا ہے یہ جو سوال لکھ کے انہوں نے حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ السلۃ والسلام کو بذریعہ خط ارسال کیا جس کے نتیجے میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ وسلام نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلطل نے اس کا مفصل جواب لکھا ان کو بھجوایا اور باقاعدہ پھر کتابی شکل میں اس کی اشاعت بھی عمل میں آئی تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ اگست 1893 کا یہ سال بنتا ہے اور یہ وہ وقت ہے سوال کے شروع میں چونکہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام ایک علمی شخصیت تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کو علم دیا گیا اس میں بعض چیزیں ایسی تھیں جو حضرت مسیح معود علیہ السلّۃ السلام نے باقیوں کے لیے بھی واضح کی ہیں مثلاً عطا محمد صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ احادیث کو نہیں مانتے اور وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ زمانہ دراز کے بعد جمع ہوئی اس لیے ان کو نہیں مانتے ہاں قرآن کریم میں جو بات لکھی ہے وہ منو اندرست ہے اور صرف اسی کو مانتے تھے اور ان کے عقائد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام وفات پا چکے ہیں جس طرح بہت سارے لوگوں کا اس وقت بھی یہ عقیدہ ہے فرقے ہیں جن کا پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا اس کے عادے کی اب ضرورت نہیں یہاں پہ تو لوگوں کا نظریہ یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام وفات پا چکے ہیں تو عطا محمد صاحب بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتے تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں لیکن وہ کسی آنے والے پہ یقین نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم میں تو کسی آنے والے کے متعلق کوئی پیشگوئی نہیں ہے ہاں احادیث میں ملتی ہے مگر احادیث کو وہ مانتے نہیں تھے تو حضرت مسیحمد علیہ السلۃ والسم نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے حضور نے ذکر کیا کہ اس میں تین باتیں یا اس کتاب کو لکھنے میں تین باتیں ایسی ہیں جو تنقیح طلب ہیں تنقیح سے مراد یہ ہے کہ جو جن پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے جو جس پہ زیادہ بحث کی جائے اور اس کے بعد پھر جواب جو ہے وہ دیا جائے تو حضور نے اپنے جواب کو ان کا جو خط تھا اپنے جواب کو انہوں نے حضور نے تین حصوں میں منقسم کیا پہلے حصے میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے یہ سوال اٹھایا اور حضور فرماتے ہیں اول یہ کہ یہ تنقیدی طلب جو امور ہیں حضور فرماتے ہیں اول یہ کہ مسیح ماؤود کے آنے کی خبر جو حدیثوں میں پائی جاتی ہے کیا یہ اس وجہ سے ناقابل اعتبار ہے کہ حدیثوں کا بیان مرتبہ یقین سے دور اور مہجور ہے اگر میں اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ اس لیے مسیح مودود کے آنے کے متعلق جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو نہیں مانتے احادیث میں کہ وہ بعد میں لکھی گئیں دوسرا حضور نے فرمایا یہ اس کتاب میں جو مذکور ہے حضور فرماتے ہیں دوسرا یہ کہ کیا قرآن کریم میں اس پیش گوئی کے بارے میں کچھ ذکر ہے یا نہیں تیسری بات جو حضرت اقدس مسیح ماود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب میں بیان فرمائی وہ یہ کہ اگر یہ پیش گوئی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اس کا صحیح مسلاق یہی عاجز ہے یعنی حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ وسلم تو ان تین باتوں سے ہی یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک علمی کتاب ہے اور ایسے احباب جو علم پسند ہیں اور چاہتے ہیں کہ تحقیق کریں اور صدقے دل سے وہ بات کو سننا پسند کرتے ہیں اس پہ اگر کسی قسم کی کوئی بات ہو تو اس کو بھی چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو اور خاص جو علم سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو عام طور پر ہمارے سامنے نہیں ہوتیں حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے نہایت آسان اور سادہ الفاظ میں اس پہ زیر بحث یہاں پہ آئی ہیں آخر میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے جب پورے دلائل دے دیے اور باتیں تمام واضح کر دیں اس پہ حضرت مسیح معودیہ علیہ و اسلام نے ایک سہل طریق جو کسی کی تسلی کے لیے اگر ہو سکتا تھا تو وہ حضور نے دیا حضور فرماتے ہیں یہ تمام دلائی لکھنے کے بعد کتاب کے بالکل آخر میں اور اگر اب بھی یہ تمام ثبوت میاں عطا محمد صاحب کے لیے کافی نہ ہوں تو پھر طریقے سہل یہ ہے کہ اس تمام رسالہ کو غور سے پڑھنے کے بعد بذریہ کسی چھپے ہوئے اشتہار کے مجھ کو اطلاع دیں کہ میری تسلی ان امور سے نہیں ہوئی اور میں اب تک افطراء سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری نسبت کوئی نشان ظاہر ہو تو میں انشاءاللہ شاء القدیر ان کے بارے میں توجہ کروں گا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کسی مخالف کے مقابل پر مجھے مغلوب نہیں کرے گا کیونکہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس کے دین کی تجدید کے لیے اس کے حکم سے آیا ہوں لیکن چاہیے کہ وہ اپنے اشتہار میں مجھے عام اجازت دیں کہ جس طور سے میں ان کے حق میں الہام پاؤں اس کو شائع کرا دوں یہاں پہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے اس چھوٹے سے اقتباس میں جو بات لکھی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ پڑھوں اور اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں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 جس تحدی سے اعلان کیا جس توکل سے حضرت مسیح ماحود علیہ السلۃ والسلام نے اعلان کیا اپنے دعوی نبوت کا اور پھر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور بہت سارے مخالفین اس زمانے میں بھی اٹھے اور آج بھی اعتراض کرتے ہیں لیکن نہ علمی طور پر اور نہ ویسے جماعت احمدیہ کو کوئی نقصان پہنچا سکے جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ حضرت مسیح محدود علیہ صلاح والسلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی کے حکم سے میں آیا ہوں تو پس کون تھا یا کون ہے کہ جو اس جماعت کا مقابلہ کر سکتا حضرت مسیح مود علیہ السلاۃُسلام کو بھی بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑا لیکن خدا تعالیٰ کی تائید ہر وقت حضرت مسیح معود علیہ السلاۃُسلام کے ساتھ رہی اور آج اس کے نظارے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک آواز جو قادیان سے اٹھی اور ایک گاؤں کی جو حیثیت رکھتا تھا آج پوری دنیا میں اس کے نام لیوا موجود ہیں اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ کینیڈا میں الحمدللہ ہماری جماعت بہت مستحکم ہے اور اسی طرح دو سو دس کے قریب جو ممالک ہیں اس کے اندر بھی اور ہر ملک میں شورا کا نظام موجود ہے جماعت کا جو سٹرکچر ہے جو ہمیں خلافہ نے حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ وسلام نے دیا وہ موجود ہے ایسا پیارا نظام ہے کہ عقل دنگ رہتی ہے کہ یہ کسی انسان کی کاوش یا انسان کی سوچ ہو ہی نہیں سکتی مثلا ہمارے جو عمروں کی جو حصے ہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس پہ فیض آتا ہے سات سال کی عمر سے پندرہ سال کی عمر اس کو حضرت مسی... جماعت احمدیہ میں ایک تنظیم کا نام دیا گیا جس کا نام ہے اطفال الحمدیہ پھر پندرہ سے چالیس سال کے جو نوجوان ہیں ان کو جو تنظیمی نام ہے ان کا اس کا نام ہے خدام الحمدیہ اسی طرح جو چالیس سال سے بڑے ہیں ان کو نام دیا گیا انصار اللہ کا اسی طرح لجنا وہ ممبرات یا فیمیل ممبرز وہ عورتیں جو لڑکیاں جو پندرہ سال سے بڑی ہیں ان کو لجنائی معاء اللہ میں شامل کیا گیا تنظیم میں اور سات سے جو چودہ اور پندرہ سال کی بچیاں ہیں ان کو اپنا ناصرات الحمدیہ میں شامل کیا گیا تو یہ پانچ تنظیمیں ہیں اور ان تنظیموں کی اپنے پروگرام ہوتے ہیں اس کی اپنے قواعد ہیں لیکن جماعت ایک ہے پھر جماعت کا سسٹم ہے پھر شعرا کا نظام ہے اس کے علاوہ پھر ملک ایک امیر ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک خدا تعالیٰ کے فضل سے جو ہماری چھت ہے جس کے نیچے ہم ہیں وہ خلافت ہے اور ہمارا یہ یقین ہے اور یقین محکم ہے کہ یہ خدائی باتوں کے عین مطابق خدائی تائیدات کے مطابق اللہ تعالی نے ہمیں اس نوا... اس انعام سے نوازا ہے تو ابھی جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ اس پروگرام میں بعض مربیان بھی آئیں گے آپ کے سامنے جو اپنے اپنے کینیڈا کے اندر جو مسائی ہیں ان کا ذکر ہوگا تو اگر میں دوبارہ اختصار کے ساتھ تین باتوں کا میں آپ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں تو وہ یہ ہے کہ عطا محمد صاحب نے جو خط لکھا مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کو کہ قرآن کریم سے یہ ثابت کریں کہ آپ مسیح معود ہیں چونکہ احادیث کو وہ نہیں مانتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ حضرتیسہ علیہ السلاۃ والسلام کو فوت شدہ مانتے ہیں تو ان کو تو فوج شدہ مانتے تھے لیکن کسی آنے والے کے وہ قائل نہیں تھے کہ کسی نے آنا ہے تو ان کا سوال یہ تھا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے کہیں پہ کہ کسی نے آنا ہے یا نہیں اگر آئی ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کریں اس کا جواب یا اس کی جو اس کتاب کو تین حصوں پہ تقسیم کیا حضرت مسیح معود علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی بات یہ تھی کہ مسیح معود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا آپ حدیثوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ دیر سے لکھی گئیں یا کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ وقوع میں آئیں لکھی گئیں زبط تحریر میں آئیں دوسرا پھر ان کا یہ تھا کہ کیا آپ کے سوال جو ہے اس کا یہ ایک شک بنتی ہے کہ کیا قرآن کریم میں کوئی اس قسم کے دلائل ہیں نمبر تین بات جو حضرت مسیح محدیہ صاحب اسلام نے فرمائی وہ یہ کہ اگر تو قرآن کریم میں وہ دلائل مل جاتے ہیں کہ وہ ہیں تو پھر یہ کیسے ثابت ہو کہ میں ہی وہ مسیح مودود ہوں تو یہ تین باتیں ہیں جو حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃسلام نے اس کتاب میں شامل کی ہیں تو اسی ترتیب کے ساتھ ہم اس کتاب کو لے کر آگے چلیں گے تو سب سے پہلا جو حضرت مسیح مود علیہ السلّۃ والسلام نے امر بیان کیا کہ احادیث کو صرف اس لیے ٹھکرا دینا یا اس لیے اس کو نہ ماننا یا اس لیے اس پہ یقین نہ رکھنا کہ وہ سو سال یا ڈیڑھ سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں یہ تو کوئی بات نہ بنی یہ کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی چیز کو نہ مانا جائے پھر حضرت مسیح مود علیہ السلط نے بہت ساری باتیں اس کتاب میں یا اس موضوع پہ لکھی ہیں مثلا حضور فرماتے ہیں کہ اس عمر سے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں کہ احادیث میں مسیح معود کی کھلی کھلی پیش گوئی موجود ہے بلکہ قریب تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی روح سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا حضور فرماتے ہیں اور یہ پیشگوئی بخاری اور مسلم اور ترمزی وغیرہ کتب احادیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے جو ایک منصف مزاج کی تسلی کے لیے کافی ہے اور بالضرورت اس قدر مشترک پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ ایک مسیح ماؤد آنے والا ہے تو جو فرماتے ہیں کہ یہ جو پیش گوئی ہے اس اتنی کثرت کے ساتھ احادیث کی کتاب میں موجود ہے کہ کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا مثلا اگر ایک شخص نے نوز بلا جھوٹ بولا ہے یا کسی نے کوئی غلط بات لکھتی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری جھوٹ بولیں سارے اس کے پیچھے لگ جائیں بخاری ہے مسلم ہے اسی طرح احادیث کی دوسری کتابیں ہیں پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم ان پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں شیعہ کی جو کتابیں ہیں یہ تو سنیوں کی آ, کے نزدیک معتبر کتابیں ہیں جو شیعہ آ, ہیں ان کے نزدیک بھی حضرت نسیح مولسۃسلام فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی ایک آنے والے کا ذکر ملتا ہے پھر حضور لکھتے ہیں کہ سدہ کتابیں ایسی موجود ہیں متصفین کی صوفیوں کی جن کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا انہوں نے آنے والے مسیح کے متعلق باتیں لکھی ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہم بیرونی طور پر کتب کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی اہل کتاب یعنی نصارہ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں تو یہ خبر ان سے بھی ملتی ہے اور ساتھ ہی حضرت مسیح علیہ السلاۃ وسلام کے اس فیصلہ سے جو ایلیا کے نازل آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں ہے یہ بھی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی خبریں کبھی حقیقت پر معمول نہیں ہوتی لیکن یہ خبر مسیح مودود کے آنے کی اس قدر زور کے ساتھ ہر ایک زمانہ میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہوگی کہ اس کے تواتر سے انکار کیا جائے اتنی کثرت کے ساتھ احادیث آپ کو ہر زمانے میں ملیں اور ہر طرف سے یہ روایات آپ تک پہنچیں جس کے اندر سنی سنیوں کی جو معتبر کتابیں ہیں شیوں کی معتبر کتابیں ہیں اس کے علاوہ سدہ کتابیں ایسی موجود ہیں جو صوفیوں کی لکھی ہوئی ہیں انہوں نے اس بارے میں شیخ مشاہق انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایک آنے والا آئے گا اور اس کا نام مسیح مود ہوگا مہدی ہوگا وہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ہم ہم تک پہنچی ہیں پھر اس کے علاوہ حضور چوتھی بات جو لکھتے ہیں وہ انجیل اور دوسری جو کتابیں ہیں جو اہل کتاب کی ان کے متعلق حضرت مسیح مودو اسلام نے لکھا کہ ان میں بھی بعض جو دلائل ہیں وہ ملتے ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کسی نے آنا ہے یہاں پہ سامین ایک بات میں آپ کے گوش بغار کر دوں کہ حضرت مسیح مود و اسلام نے جو یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح کے اس فیصلہ سے جو ایلیا کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں ہے یہ بھی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی خبریں کبھی حقیقت پر معمول نہیں ہوتی اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ یہ ایک علمی بات ہے اور اس کے پیچھے حضرت آ، آ، آ، آ، بائبل کو کھولنا پڑتا ہے کتابوں کو کی جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے تو اس کو اگر آسان الفاظ میں میں آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو نہیں مانتے وہ مانتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ایلیا جو نبی ہے وہ آسمان پر زندہ چلے گئے اور انہوں نے واپس آنا ہے جب وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد عیسیٰ نے آنا ہے مسیح نے آنا ہے اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلط وسلام آئے تو یہودیوں نے یہ شور مچایا یہ اعتراض کیے کہ ابھی تو ایلیا نے واپس آنا ہے ہم تو تمہیں نہیں مان سکتے یا عیسیٰ ہم تمہیں اس وقت مانیں گے جب ایلیا ہمارے سامنے آسمان سے نیچے اترے گا اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام حضرتیہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہی ایلیا ہے چاہو تو اس کو قبول کرو چاہو تو نام کرو حضور فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ پتہ لگتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت ایلیا اور حضرتیہ کے معاملے سے جو کتابوں کے اندر درج ہے اور سینکڑوں سال سے ہمارے سامنے یہ دلیل کے طور پر موجود ہے حضور فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں جس غلطی میں آج مسلمان ہیں اسی غلطی میں یہودی بھی پڑے ہوئے ہیں یہودی بھی اس بات کو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ کو نہیں مانتے کہ آسمان سے کسی نے آنا ہے مسلمان بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ آسمان سے کسی نے آنا ہے اور حضب وسیم علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں تو بس یہ دو باتیں ہیں یہ بہت سوچنے کا تعلق ہے اس سے اگر ہم اس کو سوچیں اور اس کو سمجھیں تو اس کے اندر سے ہم بے شمار باتیں اخذ کر سکتے ہیں اور یہ حضرت مسیح مودہ صلاح و اسلام کی صداقت کی ایک دلیل ہے جو آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی لائن میں حضرت اقدس مسیح ماحود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب میں پیش کی ہے جزاکم اللہ سامن آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ عبد النور عابد صاحب طرح کنٹرولس پہ انیس احمد صاحب ہمارا عام طور پہ جو پروگرام کا طریق ہوتا ہے کہ افتتاحی کلمات آپ نے جو اب سنے ہیں اس کے بعد ہم آپ کی ٹیلی فون کالز کے لیے اپنے اسٹوڈیو کی لائنس کھولتے ہیں اور آپ کو مدعو کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہوں لیکن آج بائیس تاریخ کو جماعت اہمدھیا کینیڈا کا کی جو سالانہ مجلس سے شورا ہے وہ مکمل ہوئی ہے اور اس میں شمولیت کے لیے پورے کینیڈا سے مختلف مشنریان جو ہیں وہ یہاں تشریف لائے ہیں اور ان میں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ کے ساتھ ریڈیو کے ذریعے متعارف کروائیں آپ کی ملاقات کروائیں اور جہاں جہاں یہ کام کرتے ہیں بشنری اس جگہ کے بارے میں آپ سے تعارف کروا آپ کو تعارف دیا جائے اور اسی طرح آپ کو اندازہ اس سے ہو کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ پورے کینیڈا میں ہے ایک فعال جماعت کے طور پہ کام کر رہی ہے اور جہاں بھی جاتی ہے وہاں جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ مقامی معاشرے میں یا مقامی شہر میں یا مقامی بستی میں وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس حوالے سے ہمارے پروگرام میں جو آج کے پہلے مہمان ہیں وہ لائڈ منسٹر سے محترم منصور عظیم صاحب ہیں منصور عظیم صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ منصور صاحب آپ کا تعلق شہر لائڈ منسٹر سے ہے جی بالکل تھوڑا سا لائڈ منسٹر کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیں گے کہ لائڈ منسٹر کہاں پہ ہے اور کیا شہر ہے تاکہ جو لوگ جن لوگوں کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملا ان کو تھوڑا سا تعارف ہو جی ضرور لائڈ منسٹر الحمدللہ کینیڈا کی جو ہے واحد سٹی ہے ایسی جو کہ دونوں صوبے جو ہیں جو سسکیچوان اور البرٹا کی باڈر لائن کے اوپر ہے سو so اس کو کینیڈاز اونلی بارڈر سٹی کہتے ہیں یعنی کہ کینیڈا کی صرف اور صرف اکلوتی واحد بارڈر سٹی ہے سو لٹرلی اور فزیکلی وہاں پہ یعنی کہ بالکل سینٹر میں یعنی گے سینٹر تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہ لوئڈ میسٹر کے بیچوں بیچ ایک بارڈر لائن جو ہے وہ وہاں سے جا رہی ہے اور وہ جو ہے ایک طرف لوئڈ میسٹر کے ایک طرف جو ہے وہ البرٹا ہوتا ہے اور دوسری طرف سسکیچ ہوتا ہے سو ہائی وے سکسٹین کے اوپر یہ جو ہے وہ لوئڈ منسٹر آتا ہے آم ایک وہاں پہ جو بالکل بارڈر کے اوپر اس کو یہ بھی ایک خصوصیت حاصل ہے لوہڈ منسٹر کو کہ وہاں پہ ایک ہائی وے سیونٹین ہے جو کہ اس طرح انہوں نے جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ وہ آدھی جو ہے وہ البرٹا اور آدھی سسکیچ کے اندر جا رہی ہوتی ہے تو اس لیے آپ اس ہائی وے کے اوپر جا رہے ہوں تو جاتے ہوئے آپ جو ہے البرٹا کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور اسی ہائی وے پہ واپس آ رہے ہوں تو آپ سسکیچ کے اندر جو ہے وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے بالکل آپ اگر جا رہے ہیں تو ایک طرف آپ کو جو ہے وہ سسکیچ اور ایک طرف البرٹا جو ہے آپ کو نظر آتا ہے تو یہی ہماری یعنی کہ روزمرہ کی وہاں پہ زندگی ہے لوگ یہاں پہ سوچتے ہیں کہ انٹیریو سے ہم نے مینیٹوبا جانا ہے یا سسکیچ یا البرٹا یا بی سی جو ہے اس سائڈ پہ اگر نکلنا ہے ویسٹ کی طرف جی ہم لوگ روزانہ روزانہ پروونسز چینج کر رہے ہوتے ہیں سو <laughs> <laughs> <laughs> so, so کوئی اگر فرض کرے آپ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ ایسی زندگی بن گئی ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ اچھا کدھر البرٹا میں آیا ہوں <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> لیکن یہ کہ لاڈ مسٹر کا دونوں حصہ ہیں سو so اسی لیے وہاں کی دونوں سائیڈوں کی جو وہ گورمنٹس ہیں وہ بھی لارڈ منسٹر کو یکساں جو ہے وہ دیکھتی ہے ایک ساتھ ہی تو البرٹا کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی لاڈ منسٹر کا خیال رکھتی ہے اور اسی طرح جو سسکیچ ون کی ہے وہ بھی خیال ساتھ ساتھ سا رکھتی ہے اور دونوں کی طرف سے فنڈنگس جو ہیں وہ لارڈ منسٹر شہر کو جو ہے ملتی ہیں لارڈ منسٹر شہر جو ہے وہاں پہ لوگوں کا کیا روزگار ہے کیا وہ آئل کا ہے یا وہ گندم وغیرہ کا شہر ہے کیونکہ <تص> <تص> دو جو صوبے ہیں دونوں کی اپنی اپنی خاصیت <laughs> ہے بالکل ایسی ہے جیسے کہ اسکیچ میں زیادہ جو ہے وہ ایگریکلچر کی طرف زراعت کی طرف زیادہ رجحان ہے جی. اور اسی طرح البرٹا جو ہے وہ پورا آئل کی وجہ سے مشہور ہے تو لائڈ میسٹر کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ دونوں طرح کے جو ہیں وہ ملتے ہیں سو so, uh, آدھے لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر فیلڈ سے جو ہے وہ ریلیٹیڈ ہیں اور آدھے لوگ جو ہیں وہ آئل فیلڈ سے جو ہے وہ یہاں تک کہ اگر کوئی آئی ٹی سے ریلیٹیڈ ہے یا پھر uh, اگر کوئی ایڈورٹیزمنٹ کے اندر جو ہے وہ کسی کی جاب ہے یا کوئی بھی دوسری فیلڈ ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ لوئڈ منسٹر کے اندر آئل پہ ڈپینڈ کرتا ہے جب تک آپ کی آئل کی پرائسیز اور آئل ٹھیک جا رہا ہے تب تک آپ کی جابس وہاں پہ لیکن جیسے ہی آئل میں کمی ہوتی ہے یا پھر ایکسپورٹ کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے لائڈ کے روزگار کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا تعارف جماعت احمدیہ لارڈ منسٹر کا ہمارے سامنے ان کو بتائیے لارڈ منسٹر کی جماعت الحمدللہ للہ چاند کافی پرانی جماعتوں میں سے ایک ہے الحمدللہ ہماری وہاں پہ جو ہے یعنی آپ ساسکٹون سے اگر سفر کرنا شروع کریں یا ایڈمنٹن سے اگر آپ ٹون جا رہے ہیں یا ساسکاٹون سے ایڈمنٹن جا رہے ہیں دونوں شہروں کے بیچ میں لائڈ منسٹر ہے تو آپ کو کہیں پہ کوئی اور مسجد جو ہے وہ نہیں ملتی وہاں پہ اچھا سو so صرف اور صرف ایک ہی مسجد ہے جو کہ جو ہے جماعت احمدیہ کے پاس جو ہے وہ ہماری جو مسجد ہے وہ وہاں پہ ہے so سو اسی لیے اکثر لوگ وہاں پہ جو ہے وہ جو احمدی نہیں بھی ہیں جو جو مسلم جو دوسرے ہیں غیر احمدی مسلمان جو ہیں وہ بھی جب بھی وہ سرچ کرتے ہیں اگر گوگل کے اوپر سرچ کریں یا کسی چیز کے اوپر بھی سرچ کریں کہ ماسک نیئر می یا پھر نیئرسٹ ماسک تو ان کو صرف لوائڈ منسٹر کے آس پاس جو ہے نظر آتی ہے تو دو بڑے شہروں کے درمیان صرف اور صرف لائڈ منسٹر ہی ایسی جگہ ہے جس کے اندر وہ مسجد ہے ہمارے پاس اسی طرح ہماری یعنی بڑے بڑے شہروں میں تو مساجد جو ہے جیسے سب کو پتہ ہی ہے جیسے جماعت کی مساجد ہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ جماعت کے پاس جو ہے ہماری جماعت ایم کے پاس چھوٹے شہروں میں بھی ایک جگہ پہ مسجد ہے مجھے یاد ہے کہ اب, ابھی پچھلے چند مہینے پہلے کی بات ہے دسمبر 2017 میں ہم لوگ ایک پروگرام کے لیے جو ہے وہ نارتھ بیل فورٹ کے جو کہ وہاں سے صرف 100 کلومیٹرز دور ہے سو کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو وہاں پہ جو ہے کینیڈا کا پرائم منسٹر جو ہے وہ جسٹن ٹروڈ وہ بھی وہاں پہ آیا ہوا تھا تو پروگرام کے اندر بھی یعنی ہماری کیونکہ جماعت کافی زیادہ ہے. اس چیز میں ملوث ہوتی ہے جیسے سیاست دان کے ساتھ سو so اس کو اس نے اکنالج کیا ہمارا وہاں پہ پریزنس کو لیکن ساتھ ہی جو ہے پھر پروگرام کے بعد اس نے پھر ملاقات بھی کی اور پھر اس کے بعد جو میں نے اس کو بتایا کہ میں لارڈ منسٹر سے آیا ہوں تو so کہتا ہے اچھا اتنی دور سے تو یہاں پہ آیا تو حال چال وغیرہ ہوا بات چیت ہوئی اس کے ساتھ تو کہتا ہے میں نے اس کو پھر بتایا کہ ہماری یہاں پہ مسجد بھی ہے کہتا ہے اچھا یہاں پہ بھی آپ لوگوں کی مسجد ہے سو so کافی زیادہ اس چیز کے اوپر بھی حیران ہو رہا تھا کہ کہ بڑے شہروں کا تو لازمی بات ہے پتہ ہے پر چھوٹے شہروں میں بھی آپ کی ماشاء اللہ مزید ہے تو جیسے کہتے ہیں جماعت احمدیہ صرف اور صرف بڑے شہروں میں جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی وہ ڈفینڈ کر رہی ان کا دفاع نہیں کر رہی بلکہ گراس روٹ لیولز جو ہوتی ہیں جو بالکل نیچے جو, جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہر وہاں پہ بھی اسلام کے اوپر جو مسکنسیپشنز ہوتی ہیں لوگوں کی ان کو دور کرنے کے لیے ہم وہاں پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں سمعن آپ سن انہوں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے پروگرام میں خصوصی مہمان منصور عظیم صاحب ہیں منصور عظیم صاحب کا تعارف میں کروا دوں کہ یہ ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی کینیڈا میں رہتے ہوئے اور جامعہ احمدیہ کینیڈا کے فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہ اب مشنری بطور مشن جماعت احمدیہ کے مشنری کے ایڈمنٹ لارڈ منسٹر میں ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور آج نیش جماعت احمدیہ کینیڈا کی جو مجلس شعرا ہے پورے کینیڈا کی اس میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے تھے آج مجلس شعرا اختتام پذیر ہوئی اور ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ سیسکاٹون سے ایڈمنٹن جاتے ہیں تو پورے رستے میں کوئی مسجد نہیں ہے میرے سامنے کمپیوٹر پہ یہ تقریباً سوا پانچ سو کا فاصلہ ہے جی. تو سوا پانچ سو میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو یہ وہ سرت ہے جو صوبہ سسکاٹون سیسکیچ ون اور صوبہ البرٹا کے درمیان آتی ہے اور وہاں پہ یہ جماعت احمدیا کی مسجد ہے گفتگو ہمارے ساتھ منصور عظیم کے ساتھ ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں اب ہمارے ایک ایسے ساتھی تشریف لائے ہیں جو جب یہ ریڈیو ایم شروع ہوا تو اس وقت وہ ٹرانٹو میں تھے اور ہمارے ساتھ ایک لمبا عرصہ انہوں نے ریڈیو ایم دیا پہ ہماری مدد کی بطور مشنری کے ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے تھے سوالات کے جواب دیتے تھے پھر ان کی تقرری مغرب مغربی صوبہ جات میں ہوگی اور پھر ہمارا ان سے رابطہ اس طرح نہیں رہا جس طرح پہلے رہتا تھا کیلگری میں ان کی تقرری ہوئی اور یہاں وہاں جا کے کیلگری میں انہوں نے ریڈیو ایم دیا کہ آ, رنگ پہ ہی پروگرام باقاعدگی سے شروع کیا جو وہاں ایک عرصہ چلتا رہا اب ان کی تقرری ایڈمنٹن میں ہے وہاں سے آج یہ مجلس شعرا میں شمولیت کے لیے تشریف لائے ہیں محترم ناصر محمود بٹ صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ مکرم صاحب اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے بھی علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ ہم بات کر رہے تھے ابھی لارڈ منسٹر کی اور اس حوالے سے ایڈمنٹن کا ذکر آیا ہمارے سامنے ان کو ایڈمنٹن کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے دنیاوی لحاظ سے آ, دنیاوی لحاظ سے ایڈمنٹن کی خاص طور پر کینیڈا کے ریفرنس سے ایک تو البرٹا کا کیپٹل ہے ایڈمنٹن اور آلموسٹ کیلگری ایڈمنٹن دو بڑے شہر ہیں البرٹا کے اور پھر یہ جو بارڈر سٹی ہے لائڈ منسٹر ہے جی اور یہ تقریباً برابر ہیں تعداد کے لحاظ سے پاپولیشن کے لحاظ سے کیلگری اور ایڈمنٹن جی اور ایڈمنٹن میں خاص طور پر دنیاوی لحاظ سے ایڈمن ویسٹ ایڈمنٹن مال ہے ایڈمنٹن ایڈباری ایڈباری مال چیز है جو اٹریکشن ہے جس طرح کہ یہاں ٹورنٹو میں آئیں تو سین ٹاور اور نیاگرا فال ہر کسی کو جو نا وہ بڑا واضح طور پر کہ جی یہ چیزیں دیکھنے والی تو مین ویسٹ ایڈمنٹن مال جو ہے نا البرٹا میں آ, ایڈمنٹن میں ہے جو کہ کینیڈا کا سب سے بڑا مال اس وقت بھی سمجھا ایک زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا مال سے جو ہے وہ تھا اب مڈل ایسٹ میں چند کوئی بن گئے ہیں بڑے تو یہ ظاہری دنیاوی لحاظ سے ایڈمنٹن کی آئل گیس کا سٹی ہیں یہ سارے جو ہیں یہ علاقہ سارا جو ہے اور گیس کافی پروڈیوس کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز اس علاقے میں آگے فورٹ میک مری ہے تھوڑے سے فاصلے پانچ گھنٹے کے فاصلے پہ نارتھ کی طرف وہاں بھی تو یہ بیسیکلی علاقہ سارا جو ہے البرٹا کا آئل گیس کا علاقہ ہے بہت خوب اب تھوڑا سا جماعت احمدیہ کے حوالے سے تعارف کروائیں ہمارے سامعین کو کہ جماعت احمدیہ ایڈمنٹن کے ہاں پہلو سے یہ جو پہلو ہے اس لحاظ سے میں تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کروں گا کہ آج سے تقریباً سوا سو سال پہلے قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی سے ایک آواز نکلی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلط وسلام جی. بانی احمدیہ مسلم جماعت نے آ, کہا بتایا دنیا کو کہ خدا نے مجھے بتایا ہے میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا جی. اور یہ اس زمانے کی بات ہے ابھی قادیان کے سارے لوگ بھی حضرت مرزا صاحب کو نہیں جانتے تھے صحیح, صحیح. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان اور وہ بتائی ہوئی بات اللہ تعالی کی جو وہی اور الہام تھا وہ ایسا سچا ثابت ہوا کہ آج البرٹا جو ہے اور ایڈمنٹن جو ہے اور ایڈمنٹن کی جماعت ہماری کافی پھیلی ہوئی ہے اس لیے ایک تو سٹی کے اندر ہے لیکن کچھ آگے گرینڈ پریری ہے پھر اس سے آگے تھوڑا چلے جائیں کچھ نارتھ کی طرف نارتھ ویسٹ میں یلو نائف ہے جی تو وہاں بھی چند ایک دونوں جگہوں پہ فیملیز ہیں وہ انڈیپنٹ جماعت جماعتیں تو نہیں ہیں وہ ہمارے ایڈمنٹن کے ساتھ وہ شہر ہیں سالے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایڈمنٹن جو ہے جماعتی لحاظ سے وہ یلو نائف تک جو ہے نا وہ پھیلا ہوا ہے नहीं ایڈمنٹن नहीं। नहीं। اور یلو نائف اب تقریباً کچھ سترہ اٹھارہ گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے اور آ... بالکل ایکسٹریم اوپر نارتھ کے میں جو ہے نا یہ چلا جاتا ہے یلو نائف وہاں بھی ہمارے تو یہ ایک لحاظ سے دنیا کا کنارہ بن جاتا ہے سارا جو ہے نا اوپر تک جو ہے نا وہ جب چلے جاتے ہیں تو اگزیکٹلی exactly وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بانی احمدیہ مسلم جماعت کو آج سے سو, سو سال پہلے بتائی تھی آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے کناروں پہ جماعت احمدیہ کا نام لینے والے لوگ پہنچ چکے ہیں اور ایڈمنٹن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت شروع میں یہاں چاند ایک فیملیز جو ہے نا وہ آ تھیں Uh, تقریباً سکسٹیز uh, کے آخر پر سیونٹیز کے شروع میں uh, چند فیملیز جو ہیں نا یہاں سیٹل ہوئی تھیں آ کے ایڈمنٹن میں اور اب اللہ کے فضل سے بڑی ایک احمدیہ مسلم جماعت ہے وہاں ہماری ایک مسجد ہے دوسری پرپزلی بلڈ ماس جو ہے نا وہ اس کی پلاننگ چل رہی ہے امید ہے کہ ان اللہ ایک دو سال کے اندر جو ہے خوبصورت بڑی مسجد جو ہے نا وہاں تعمیر کی جائے گی انشاءاللہ اور ان شاء انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں اور یہ وہ وہ باتیں ہیں جو آج سے سوا سو سال سو سال پہلے بانی احمدیہ مسلم جماعت کو جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے ان باتوں کی سچائی ان الہامات کی سچائی جو ہے وہ دنیا کو بتا بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں اور پریکٹیکلی ان چیزوں میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی کسے کہانیاں نہیں ہم بتا رہے ہیں کوئی بھی میں میں وہاں رہتا ہوں میں نے یلو نائف تک جو ہے نا وہ سفر کیا ہے وہاں جا کے دیکھا ہے وہاں پروگرام کیے ہیں تبلیغی وہاں ہمارے جماعت کے لوگوں کے بزنسز ہیں یلو نائف میں اور رہتے بھی ہیں بعض فیملیز جو ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں جا کے بھی اسلام کے لیے پروگرام جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں ہم کچھ کچھ عرصے بعد وہاں پروگرام جو ہے نا وہ کرتے ہیں انٹرفیتھ پروگرام جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جس میں دوسروں کو اور اسلام کی تعلیم جو ہے فل ٹیچنگس جو ہیں جو اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے دنیا کے سامنے صحیح اسلام اور صحیح قرآن اور صحیح محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دنیا کے سامنے رکھا ہے وہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہے اصل اسلام وہ جو آئی ایس اور طالبان اور بوکو حرام اور دوسرے جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں وہ اسلام کی نگیٹو ایک تصویر ہے جو دکھائی جاتی ہے یہ پیسفل اسلام ہے یہ محبت والا اسلام ہے جو جماعت احمدیہ دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن جو ہے نا ہر دن جو ہے جماعت میں ترقیات ہو رہی ہیں نئے لوگ بھی آ رہے ہیں مختلف فرقوں سے لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں بھی گزشتہ چند ماہ پہلے ہندی. ہمارے میرے پاس ایک آدمی اس کا رابطہ کہیں سے ہوا یہاں پہلے وہ رہتا تھا ٹوانٹو میں اور یہاں اس کا کہیں کو رابطہ ہوا اور پھر اس نے وہاں ہم سے رابطہ کیا اور وہ ملٹری کا آدمی ہے اور وہاں میڈیسن ہیٹ میں جاب کرتا ہے اس کی فیملی رہتی تھی بیڈمنٹن میں تو اس کے ساتھ رابطہ ہوا سٹنگ ہوئی باتیں ہوئیں اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کہتا مجھے اللہ تعالیٰ یہاں آپ کے پاس لے کے آیا اور اس نے کر لی اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اس کو میں خطبہ بھیجتا ہوں ہر باقاعدگی سے تو وہ نا خطبہ اس کے پاس پہنچے تو اس کا فوری مجھے آ جاتا ہے میسج کہ خطبہ ابھی تک نہیں آیا میرے پاس جو ہے تو اس طرح کی روحیں اللہ تعالیٰ آ, اپنے اس بھیجے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس جماعت کو جو ہے وہ دنیا کے ہر خطے اور علاقے میں یہ کوئی امتیاز نہیں ہے کسی ایک علاقے کا آ, چار دانگ عالم میں یہ آواز جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور سعید روحیں جو ہیں اس آواز کو پہچان رہی ہیں اور اس کے حلقے میں جو ہے نا وہ داخل ہوتی جا رہی ہیں سامعن آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہم چند خصوصی مہمانان گرامی کو اپنے پروگرام میں لے کے آئے ہیں آپ نے پہلے لوائڈ منسٹر جو کہ البرٹا اور سسکیچ کا مشترکہ مشترکہ شہر ہے وہاں سے آئے ہوئے ہمارے مشنری منصور عظیم صاحب سے باتیں سنی اور اب آپ ایڈمنٹن سے ہمارے ناصر محمود بٹ صاحب تشریف فرما ہیں ان سے باتیں سن رہے ہیں Uh, منصور عظیم صاحب ہمارے سامعین کو آپ اور کیا بتا سکتے ہیں um, جیسے میں نے بتایا کہ اتنے بڑے ایریے کے اندر جیسے ہم لوگ صرف اور صرف اکیلی ایک مسجد ہے ہماری ہاں جی سو so اسی طرح جب بھی کوئی جب بھی کوئی مثلا کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کے اندر اسلام کا نگیٹو جو تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہوتی ہے جی. جیسے خدا نوز جیسے کوئی اسلام جو ہے وہ کوئی ایسی تعلیمات دیتا ہے جو کہ ٹرریرزم سے ریلیٹیڈ ہے یا دوسری چیزوں سے ریلیٹیڈ ہے تو لوگ اور میڈیا جو ہے وہ پھر سوال پوچھتے ہیں اور الحمدللہ للہ لوئڈ منسٹر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ صرف لوئڈ منسٹر سے نہیں بلکہ اتنے بڑے رقبے کے اندر جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں یا جو بھی ہیں ان کے اندر ہم نے جا کے لوئڈ منسٹر کے علاوہ تقریباً دو سو کلو کے اندر اندر ہم نے جتنے بھی آس پاس پچاس ٹاؤن ہیں ان سب کے اندر جا جا کے میڈیا سے کانٹیکٹ کیے سٹی کونسل سے کانٹیکٹ کیے ہم لوگوں نے اس کے علاوہ ہم نے وہاں کے لوگوں کو فلائڈ ڈسٹریبیوشن کیے اوپن ہاؤسز ہم لوگوں نے وہاں پہ ارینج کیے جس میں لوگ آتے تھے اور اسلام کی تعلیمات کے متعلق سوال کرتے تھے کہ یہ جو آئی سی صحیح یہ کس طرح ہے؟ اور یہ جو بکو حرام کا جیسے ناصر بٹ صاحب جو ہے ہمارے مکرم نے ذکر کیا یہ اسلام کیا لڑکیوں کو تعلیم یا کسی کو بھی جو ہے وہ تعلیم سے روکتا ہے تو اس طرح کے سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں جس کے ہم لوگ جو ہیں جا جا کے جو ہے وہ ان کے دروازوں کے پاس پاس جا کے جو ہے ان کو آنسر دے رہے ہوتے ہیں سو so اسی لیے ہمارا آس پاس کی تقریبا جتنی بھی وہ میڈیا سے ریلیٹڈ یا میڈیا ریلیشن سے ریلیٹیڈ جتنے بھی وہ لوگ ہیں وہ کو جو ہے وہ ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سورس ہے جو کہ اسلامی سورس کے طور پہ جو ہے ہم لوگ ان کو سامنے رکھتے ہیں سو so ان کے ذہنوں میں کچھ بھی کوشچن ہوتا جیسے ابھی حال ہی میں جو ہے وہ آ, مجھے جو ہے وہ ایک ریڈیو کی کال آئی کسی شہر سے آس ٹاؤن سے ٹاؤن سے کال آئی انہوں نے کہا کہ کیوبک کے اندر ایک بل جو ہے وہ منظور ہوا ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ نقاب پہن کے اگر نقاب نہیں پبلک پلیسز میں پہنچا جائے ये. اور اس کے علاوہ اگر نقاب کسی نے پہنا ہوگا تو اس کو پبلک سروسز جو ہے وہ نہیں وہ دی جائیں گے منع کر دیں دی گے سو so, یہ جب بل پاس ہوا اب کیوبک کی سائڈ پہ ہے اور ہم جو ہے وہ بالکل ایویسٹ میں ہیں اب ان کے پاس کوئی اور سورس نہیں تھا وہاں پہ کہ کس سے hmm. پوچھیں کہ یہ اس کے اوپر کیا رد عمل ہو رہا ہے یا پھر مسلمس جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو پھر ایک ٹاؤن جو کہ ہم سے کچھ تقریباً سو کلو دور ہے اس نے وہاں سے جو ہے وہ ہماری مسجد کا کیونکہ نمبر جو ہے وہ اس پہ میپس پہ ڈالا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں سے کال کی کہ آپ بتائیں کہ یہ اس طرح جو ہے کیوبک کے اندر ہوا ہے ہم پوچھنا رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب آ... کس طرح آپ لوگ جو اس کا دفاع کریں گے تو بات یہ کہ ایک سورس یعنی ایک فور فرنٹ کے اوپر آ کے جو ہے وہ جماعت احمدیہ اس وقت اسلام کی تعلیمات کا دفاع کر رہی ہے باقی میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اور کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ایسا جو کمیونٹی ہوگی وہ اس وقت اسلام کا اس طرح دفاع کر رہی ہو یا اپنے مذہب کا بھی اس طرح دفاع کر رہی ہو جس طرح جماعت احمدیہ جو ہے وہ دفاع کرتی ہے اس کے علاوہ بہت سے اور بھی پروگرامز ایسے ہیں جیسے جو ہماری تعلیمات کا حصہ ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدافت و نث الائیمان کے صفائی جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے سو so, ہماری لاڈ کی جو جماعت ہے اس نے ہائی وے سکسٹین جو جس کے اوپر لائڈ منسٹر شہر آباد ہے اس کا تقریباً پانچ کلومیٹر کا حصہ جو ہے وہ لیا ہوا ہے ناظرین سامعین سو so, وہ جب بھی کوئی بھی ہوتی ہے جیسے اسنو پڑ گئی یا پھر کوئی بھی اور چیز ہوتی ہے تو ہم لوگ سال کے اندر ریگولرلی اس کی صفائی کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں اور سٹی الحمد للہ اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ خوش ہے بلکہ وہ ہماری مثال دے کے جو ہے وہ دوسروں کو بھی کہتی ہے کہ تم سال میں صرف ایک دفعہ کرتے ہو یا ایک دفعہ بھی جو ہے وہ نہیں کرتے یا ان کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے جماعت احمدیہ جو ہے ان کے جو خدام ہے یا ان کے جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے جو اپنا ایریا ہے وہ اس قدر صاف رکھا ہوا ہے کہ ہم ان سے بہت زیادہ خوش ہیں سو so یہ پانچ کلو جو ہے وہ پورا کا پورا ہم لوگ پیدل اس کے اندر جاتے ہیں اس کی گھاس وغیرہ جو ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ سارا کچھ ہم لوگوں نے اس کی صفائی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے صاحب اسی طرح سینئر ہومز جو ہیں مثلا جو اولڈ ہومز جن کو کہتے ہیں یا سینئر ہومس کہتے ہیں تو آپ اگر ان کے پاس جائیں سینئر ہومز میں وزٹ کریں تو لوگ وہاں پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں کوئی ان کی فیملیز جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوتی اور خاص طور پہ لوئڈ منسٹر جیسا, جیسا جیسا شہر جو ہے وہ آلریڈی ریموٹ ہے جی اس کے اندر بھی اگر جو سینئر ہومز ہیں سو so, جتنے بھی سینئر ہومز ہیں اس کا ریگولرلی ہماری جماعت وہاں پہ جو ہے وہ وزٹ کرتی ہے اور وہاں پہ کرسمس ہو نیو ایئرز ہو یا کسی بھی قسم کا ہم لوگ پچھلے دنوں مدرس ڈے کے اوپر بھی جو ہے ان کے پاس گئے سو so, ایسی ایسی جو دن تہوار آتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کریں ہماری جماعت جو ہے وہ ریگولرلی اور یہ بھی نہیں کہ صرف ایک دفعہ چلے گئے ان کا صرف وہ کرنے کے لیے بلکہ ریگولرلی ان کے پاس جا کر ان کو گفٹ تحائف وغیرہ دیتی ہے ان کو فروٹس وغیرہ جو ہے ہم لوگ لے کے جاتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں اور وہ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت تم نے پچھلی دفعہ چیکر لگایا تھا اس کے بعد سے میں نے یہ, یہ یہ یہ کچھ کیا اور وہ نہایت خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ سیٹنگز وغیرہ رکھتے ہیں تو مذاق وغیرہ بھی ان کے ساتھ کرتے سو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اب ہمیں اپنی فیملی جو ہے وہ اب جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو گئے اسی طرح جیسے ابھی ایک واقعہ ہوا تھا ہمبولٹ کا جی ہمبولٹ برانکس کی جو جونیئر ہاکی ٹیم تھی وہ اس کے 16 جو ہیں وہ جو ٹیم ایٹوان نوجوان جو, جو تھے وہ فوت ہوئے تو ہماری لارڈ میسٹر کی جماعت جو ہے وہ تقریباً وہاں سے ساڑھے چار کلو دور آئی ہے ہمبولٹ نام کا شہر تو ہم لوگ وہاں سے ہمبولٹ کے شہر میں گئے اور ہم لوگوں نے وہاں پہ اسپیشل جا کے دعا بھی کی تعزیت کا اظہار بھی کیا اور دوسروں کے ساتھ جو ہے ہم نے ان کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ ان کی جو ہے وہ جانے جن کی گئی ہیں ان کو صبر کا جو ہے وہ نمونہ بھی دکھایا وہاں جا کے ان فیملی سے جب ہم لوگ ملے تو خود بخود جو وہ خون جو ہے وہ جوش میں آتا ہے کہ آگے ان کی پوری پوری عمریں تھی اور ان کی وفات ہو گئی ہے لیکن یہ کہ اس چیز کا بھی جو ہے انہوں نے بہت زیادہ پازیٹیو جو ہے وہ اثر لیا کہ لارڈ میسٹر شہر سے بھی جو ہے وہ ہماری جماعت جو ہے وہاں جا کے کی ہے اسی طرح میں نے جیسے بتایا کہ ہم لوگ ان ساری اوپن ہاؤس جو آس پاس کے ٹاؤنز ہیں ان کے اندر کرتے ہیں سو لائڈ منسٹر کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ آدھا اور آدھا البرٹا کے اندر ہے تو ہم نے وہاں جا کر جو فسٹ نیشنز ہیں اسکیچ ون اور لبرٹا دونوں میں فسٹ نیشن ریزروس کافی زیادہ ہیں سو ہم نے لارڈ منسٹر کے آس پاس تقریباً دو سو کلو کے اندر بیس ریزروز آتے ہیں ہم نے بیس کے بیس ریزروس کے اوپر جا کر ان لوگوں کو جو کہ یہاں کے کی کینیڈا کے سب سے پہلے رہائشی تھے انہیں بھی ہم نے جو ہے وہ اسلام کا پیغام دیا جا کے کہ کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں اور ان کے ذہنوں میں بھی ہو سکتا ہے کوئی مسکنسیپشنز ہو اسلام کے متعلق یا اسلامی تعلیمات کے متعلق وہ ہم نے دور کرنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ الحمد للہ بہت اچھے تعلقات ہیں بلکہ ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ہے ہم لوگ ایک پروگرام بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم فسٹ نیشن کے ساتھ ٹورنامنٹس جو ہیں وہ باسکٹ بال ٹورنامنٹس فرینڈلی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں وہ رکھنا شروع کریں اسی طرح ڈنرس پر یا ان کے پروگرامس کے اوپر ہم لوگ چل جاتے ہیں یا ہمارے پروگرامس سے وہ آ جاتے ہیں تو ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ فسٹ نیشنس کے ساتھ بھی الحمد بن رہا ہے جن کی طرف باقی جو, جو جماعت احمدیہ کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ دوسرے جو ہیں وہ ان کے ریزروس پہ جا کے کیونکہ اس قدر ریموٹ ہیں وہ اور ایسی ایسی جگہوں کے اوپر ہیں کہ وہ جایا نہیں جا سکتا مثلا اگر آپ کے پاس کوئی اچھی گاڑی یا ٹرک وغیرہ نہ ہو تو so ہم لوگوں نے وہ والے سفر بھی طے کیے ہیں ان کی فسٹ نیشنز وغیرہ کی روڈز بھی نہیں ہیں سو so آپ کو کچی گریول روڈ کے اوپر جو ہے وہ جانا پڑتا ہے تو جماعت احمدیہ جو اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں جو کر رہی ہے اس کے اندر باقی بڑے شہر کے ساتھ ساتھ ہمارے جیسا جیسے چھوٹا شہر ہے وہ بھی دور دور جا کر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات جو ہے وہ کھلانے کی اور سام لائڈ منسٹر واقعی ایک چھوٹا شہر ہے ستائیس ہزار آٹھ سو چار کی آبادی بتائی جاتی ہے 2011 گیارہ کے جو مردم شماری تھی اور ایک انتہائی مختصر سا شہر اور اس میں ایک انتہائی عاجز سی جماعت اور جو وہ وہاں پہ معاشرے کی اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہے بھی آپ سن رہے ہیں منصور عظیم صاحب سے جو ہمارے مشنری ہیں وہاں کے اور منصور صاحب کے بارے میں دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ نہ پاکستان کے پیدا ہوئے ہیں نہ یہاں کے پیدا ہوئے ہیں ان کا ان کی پیدائش مڈل ایسٹ کی ہے ان کے والدین پاکستان سے ہیں لیکن یہ وہاں پہ پلے بڑے عربی ان کی پہلی زبان ہے کیونکہ بچپن سے انہوں نے وہ پڑھی اور پھر یہاں آکے کے جامعہ امدیہ کینیڈا میں جس میں اردو زبان سکھائی جاتی ہے انہوں نے اردو سیکھی تو میں بڑا محظوظ ہو رہا تھا ان کی اردو سن کے کہ ماشاء بڑی صاف اور شستہ زبان ہے اور ایسے شخص کے لیے جو پاکستان کبھی رہے نہیں زیادہ لمبے عرصے کے لیے تو قابل استعش گفتگو کا رخ کرتے ہیں ناصر صاحب کی طرف ناصر صاحب ہمیں کچھ اس قسم کے واقعات ایڈمنٹن کے حوالے سے بتائیں باتیں بتائیں جو ہمارے سامعین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں مکرم صاحب یہ تو باتیں اتنی ہیں کہ ختم نہیں ہو سکتی لیکن میں صرف اپنے سامعین کو گوش گزار کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی دمشہ نعمت عطا کی ہے اور یہ خلافت کی جو نعمت ہے اس کی برکتیں ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح خلافت کے سائے میں جماعت احمدیہ دنیا میں اسلام کا صحیح پیغام پہنچا رہی ہے یہ سب خلافت کی برکتیں ہیں یہ ایک وجود کے ذریعہ سے جو ہم سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہ اس کی برکتیں ہیں اور خلافت جو آندرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کے طور پر بیان کیا تھا کہ سماتکون و خلافت علام علّام حاجر کہ کے منہج نبوت پر خلافت جو ہے نا وہ قائم کی جائے گی آخری زمانے میں ہمارا یقین ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے اور وہ سچ جو فرمایا ہے ہم اس کو صرف زبان کی حد تک سچ نہیں کہتے بلکہ ہم جماعت امدیہ کے لوگ وہ ہیں جو پریکٹیکلی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ببانگے دہل اعلان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ بات بتائی اور دیکھو یہ بات پوری بھی ہو گئی چودہ سو سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی آئے گا چودھویں صدی میں آ گئے انہوں نے فرمایا تھا کہ خلافت منہج نبوت پر قائم ہوگی ہو گئی ہم کوئی خیالی یا کوئی قصے کہانیاں نہیں بیان کر رہے ہم وہ کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے ہم ہم جو باتیں دنیا کو بتا رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو چڑے ہوئے سورج کی طرح دنیا جو ہے وہ ان کو دیکھ سکتی ہے آمدسم نے چودہ سو سال پہلے باتیں بتائیں اور آج چودہ سو سال کے بعد وہ خدا کا امام مہدی بھی ہم نے دیکھا خدا کے امام مہدی کے جانے کے بعد وفات کے بعد وہ خلافت کی نعمت بھی آج اللہ تعالی نے جماعت احمدیہ کو عطا کی ہے تو اس خلافت کی نعمت کی برکتیں ہیں جو مختلف شکلوں میں ابھی منصور عظیم صاحب ذکر کر رہے تھے فسٹ نیشن کے ساتھ اپنے تعلقات کا ان کے ان کی طرف وزٹ کرنے کا گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پیارے خلیفہ امام جو ہیں انہوں نے توجہ دلائی خاص طور پر کینیڈا میں کہ یہاں فسٹ نیشن اور انڈیجنس کمیونٹی یہاں کافی سارے لوگ رہتے ہیں اور ان اس انڈیجنس کمیونٹیز کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ کیا جائے اب اس کے خلیفہ وقت ایک بات کی طرف توجہ دلائیں تو پھر جماعت کا سارا نظام سسٹم اس طرف کو چل پڑتا ہے اور یہی یہی خلافت کی برکتیں ہوتی ہیں جو وحدت پیدا کر دیتی ہیں بے شک اور جب شک. ایک, ایک, ایک ایک جہت کی طرف ایک ایک طرف کو سارے کے سارے جب لگ جائیں تو جو اس طرف اس وہ جو مومنٹم بنتا ہے وہ جو طاقت پیدا ہو جاتی ہے ایک کی طرف کو سارے کے سارے اکٹھے زور لگانے سے وہ باقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی حالت کے ہر کوئی کھینچا تانی ادھر میں سردار میں ادھر سردار میں یہ ہوں میں فلاں ہوں میرے یہ خیال وحدت نہیں ہے جس کی وجہ سے ساری کی ساری طاقت قوت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے لیکن خلافت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ عطا کی ہے حضور نے فرمایا کہ فسٹ نیشن کے لوگوں سے رابطے کیے جائیں اب اللہ کے فضل سے سارے کینیڈا میں ایسٹ میں ویسٹ میں یہ سینٹرل جو ہے کینیڈا جو ہے اس کے اندر ساری جگہوں پہ اللہ کے فضل سے ابھی ریسنٹلی دو ویک پہلے جی. ایڈمنٹن میں ہم نے فسٹ نیشن کے ساتھ ایک زبردست قسم کا انٹرفیت پروگرام کیا اور ان کے جو ارد گرد کے کوئی دس ریزروس تھے ان کے اندر رابطہ کر کے پھر سٹی کے اندر جتنی بھی انڈیجنس کمیونٹیز تھیں ان سے رابطہ کر کے ہم نے ان کو انوائٹ کیا اور یہ فسٹ ٹائم یہ ایسا پروگرام تھا اور کبھی ایسے پروگرام باہر تو کمیونٹی کسی کے ساتھ سوال ہی نہیں کہ مسلمانوں نے کبھی فسٹ نیشن کے ساتھ اس طرح پروگرام کیا اور یہ پروگرام ہم نے کیا رکھا اس میں چار پانچ ہم نے ان کے بعض چیف اور کونسلرز اور ان کے جو بولنے والے ایلڈرز تھے ان کو ان کے سپیکرز لیے اور ہماری جماعت کی طرف سے بھی دو اسپیکرز جو ہے نا نے اس میں بولا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تھوڑی سی معمولی سی کوشش اگر اور زیادہ کوشش کریں گے تو اور زیادہ رزلٹس اچھے آئیں گے جی. تو وہ معمولی سی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پینسٹھ مہمان جو ہے نا وہ یہ انڈیجنس کمیونٹی کے ہمارے پاس وہاں پہنچ گئے اور, اور اور اچھا خاصا ٹائم چھ سات گھنٹے انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے وہاں بہت اور جی. تفصیل سے باتیں سنی اور کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ ومن ام امت نلّا خلافی ہاں نذیر ہر قوم میں ہر خطے اور علاقے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے ہیں نظیر آتے رہے ہیں تو ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہے ہیں جس کی وجہ سے انڈیجنس کمیونٹی کے اندر توحید کا بڑا اسٹرانگ تصور پایا جاتا ہے <تصفح> یہ عیسائیوں کی طرح نہیں ہیں یا دوسرے کو دیر لوگوں کی طرح نہیں ہیں ان کے اندر ایک کریٹر کا تصور ہے ایک ہے جو جس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو جو ہے اور اگ میں اگ نے مجھے توفیق ملی اس میں اسلام کا جو توحید کا تصور ہے اس کو بیان کرنے کی جی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان ان کے ساتھ پھر بعد میں باتیں بھی ہوئیں جو ہے انٹریکشن ہوئی تو اس چیز کو بہت ہی زیادہ انہوں نے پسند کیا کہ اسلام کے ساتھ ہماری سملیرٹیز ہیں کئی جی جی جی چیزیں ہماری ان کے ساتھ ملتی ہیں تو انشاءاللہ شاء وقت کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح محدود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر قوم کے لوگ اس چشمے سے پانی پیئیں گے دیشتر. یہ جو چشمہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے ذریعہ سے جاری کیا ہے دنیا کے ہر خطے اور قوم کے لوگ جو ہے نا وہ اس سے پانی پیئیں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں یہ فسٹ نیشن کے اور ان, ان, انڈیجنس کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سچائی کو جو اس زمانے میں مسیح محمود صلاح وسلم نے پیش کی ہے اس چشمے سے روحانی چشمے سے ضرور پانی پیئیں گے اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے آنے والے چند سالوں کے اندر ایک بہت سارے لوگ اس سچائی کی طرف حقیقت کو پہچانیں گے اور جانیں گے اور یہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور یہ ایسے لوگ ہیں ان کے اندر کوئی منافقت نہیں پائی جاتی کوئی بڑے سادہ قسم کے جس طرح انہوں نے بتایا نا کہ ان کے ریزرو بڑے بڑے دور ہوتے ہیں مین روڈ سے جو ہے نا وہ گریول روڈ کے بعد پچاس ساٹھ ستر کلو جانا پڑتا ہے گریول ओ, روڈ پہ اور پھر جو ہے نا ان کے ریزرو میں جو آپ پہنچیں گے اور ریزرو میں مجھے رہنے کا موقع ملا میں ایک دفعہ ریزرو میں جا کے دور راتیں بھی رہا ہوں ان کے اچھا <laughs> اور وہاں اور وہاں ماحول بالکل ہمارے جس طرح پاکستان میں دیہاتی ماحول ہوتا ہے نا اس طرح کا کہ کچی گلیاں نالیاں کتے پھرے کُلم کلے سارا اسی طرح کا ان کا سارا اور ان کے ساتھ باتیں ہمارے ان میں ان کا کیلڈر اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کی ان گھر میں لے گئے اور بڑی محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ چیزیں ہم نے شیئر کیں آپس میں کئی چیزیں جو ہیں تو یہ, یہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا کام ہے حضرت رسیح اللہ صلاحِ السلام کو اللہ جو ہے نا انہوں نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہوگی آئے گا وہ انجام بلد کار بلد تو ہمارا کام ہے ہر طرف پھیلانا بتانا یہ جو لوگ میری آواز اس وقت بھی سن رہے ہیں ان کو بھی بتانا Yeah. کہ خدا کی طرف سے اسما اوس و جال مسیح جال مسیح جس امام کا انتظار کر رہے ہو دوستو وہ آ چکا ہے اب اسی کے ساتھ ملو گے تو تمہاری بھی بکا ہے اور آئندہ نسلوں کی بھی بکا ہے اگر اس کو چھوڑو گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو گے قرآن کو چھوڑو گے اور صداقت اور سچائی کو جو ہے نا وہ چھوڑ دو گے اس لیے اس آواز کی طرف جو آ جائے گا وہ خوش قسمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کو حاصل کرے گا اور جو انکار کرے گا ان کے مطلب قرآن کریم بھرا پڑا ہے انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسلوب بالکل صحیح ہے؟ بات ہے بلکہ اب تو جیسے جیسے آپ نے کہا کہ جو اب اس کے ساتھ جڑے گا وہی جو ہے اسی کی بقا ہے بالکل اسی طرح بلکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اب تو اگر فرض کریں کہ اسلامی پرسپیکٹیو اگر کسی نے کوئی پوچھنا ہو اگر کسی میڈیا نے تو وہ دوسروں سے پوچھتے بھی نہیں ہیں صرف جماعت احمدیہ کا پرسپیکٹیو ہی جو ہے وہ اسلامی سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے جو ہیں ان سے تو کوئی رابطہ بھی نہیں ہے اگر کوئی ان سے ہو بھی تو وہ اس کو لیتے بھی نہیں ہیں میڈیا کے اندر سو بات یہ کہ جیسے جیسے کوششیں جیسے جماعت احمدیہ جو کر رہی ہے اور جو میڈیا ریلیشنز جیسے ہمارے ہیں ویسے اور تو اس طرح کے کوئی بھی جو ہے وہ دوسری جو ہے کمیونٹی جو ہے وہ نہیں کری <سلام> مجھے یاد ہے جیسے آپ <laughs> جیسے آپ نے خلیفت المسیح کا بھی جیسے ہے وہ بتایا تھا ایک امام ہمارا جو ہے وہ ہماری وحدت کے ساتھ جو ہے ہماری وہ اسٹرانگ ہے ہماری مسجد میں ایک دفعہ ایم پی ہے ایس ایس کی روز میری فاک وہ جو ہے وہ آئی اور اس کو ہم نے چائے پہ جو ہے وہ دعوت دی ہوئی تھی اور آدھے گھنٹے کا پروگرام تھا لیکن جب وہ آئی تو مسجد آتے ساتھ اس کہا کہ پہلے جو ہے نا مطلب بالکل باہر ہی ہمارا مسجد کے باہر جو ہے وہ آفس ہے اندر دروازے کے اندر تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ رک تو کہتی کیا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے مطلب یہاں تک لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ڈلی ہوئی ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا تو وہ آ کے پہلے تو ہم نے کہا ہاں ہے بلکہ ہم نے اس کو پورا مسجد کا ٹور دیا اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے اگلے ٹور کے اندر وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ میاں اور باقی فیملی کو بھی لے کے آئی اس نے کہا آج تک میں نے کبھی مسلمانوں کی مسجد نہیں دیکھی دی مطلب میں نے یہ سنا تھا کہ کسی بیرون جو جو غیر مسلم ہے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تو ہم لوگ وہاں پہ یہ موسک اوپن اوپن ہاؤس جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم لوگ جو ہے مسجد کا ٹور بھی دیں کہ ان کو پتہ لگے کہ اسلامی تعلیمات کیسی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں کتنی جو ہے وہ غلط فہمیاں ہیں جزاک ملاسامین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو ایم دی جس میں آج ہمارے دو خصوصی مہمانان گرامی ہم نے مدعو کیے ہوئے تھے پہلے شہر لارڈ منسٹر جو البرٹا اور سیسکیچوان کا مشترکہ شہر ہے وہاں سے منصور عظیم صاحب جو ہمارے نوجوان مشنری ہیں یہیں کینیڈا سے پڑے ہیں فارغ تحصیل ہیں جماعت احمدیہ کے اور وہاں جا کے اب بطور مشنری کے خدمات انجام دے رہے ہیں وہ انہوں نے آپ کو لارڈ منسٹر کے بارے میں بتایا اور جماعت احمدیہ کی وہاں خدمات کا ذکر کیا اور پھر ہمارے پرانے ساتھی ایڈمنٹن سے محترم ناصر محمود بٹ صاحب ناصا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم پہلے ریڈیو احمدیہ کرتے تھے بالکل وہی ماحول بنا وہی جو ہے آپ نے وہ ذکر کیا نا کیلگری میں ہم نے پروگرام شروع کیا تھا اللہ کے فضل سے وہ چل رہا ہے پروگرام مجھے اگر بعض موقع ملتا ہے میں بدریہ فون اس کے اوپر جو جاتا ہوں پچھلے چند پروگرام جو ہے نا وہ کیے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ جو سے لگا تھا پھل اور پھول جو مزید مختلف شہروں میں جو ہے نا وہ یہ ریڈیو ایم دیا جو ہے نا وہ پھیل چکا ہے اور وہاں بھی باقاعدہ ہر جمعہ کو شام کو جو ہے پروگرام ہوتا ہے اور پیغام جو ہے نا وہ دنیا کو دیا جاتا ہے ماشاء اللہ ناصر محمود بٹ صاحب ہمارے ان مشنریز میں سے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کی جامعہ ایم دیا پاکستان سے فارغ التحصیل ہوئے پھر ان کی تقرری کینیڈا میں ہوئی اور جب سے کینیڈا آئے ہیں ایک ان سے ذاتی تعلق ہے میرے تقریبا ہم عمر ہیں اکٹھے ہم زندگی کے دور میں سے گزرے ہیں بال کالے سے سفید ہوئے ہیں بچے چھوٹوں سے بڑے ہو گئے ہیں تو بالکل بھائیوں کی طرح ہیں اور آج بڑا اچھا لگا مجھے ان کو اپنے پروگرام میں ایک دو بار پھر خوش آمدید کہنا دونوں دوستوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کا سفر خیریت سے واپسی کا کرے پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دواؤں میں یاد رکھیں منصور عظیم صاحب بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ رضا جزا مکرم نظیر صاحب آپ بھی پرانے کا اور سامعین کا کہ جنہوں نے جو ہے وہ اہمیت اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے اور جو حقیقی تعلیم ہے وہ بھی یاد سنی اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں آئندہ بھی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو دور دور پہنچانے کا بھی جو ہے وہ موقع ملتا رہے اور جو لائڈ منسٹر سے گزر رہے ہوں وہ اس میں دیکھیں ماسک اور آپ کو وہاں پہ منصور عظیم صاحب وہاں ہماری مہمان نوازی ہمیشہ ان کو دعوت دیتی اے اے ہے کہ جب بھی ہوں کہیں پہ بھی لاڈ منسٹر کے پاس ہوں تو ضرور جو ہے وہ لاڈ منسٹر کا سے گزرتے ہوئے جائیں اور جب وہ آئیں تو ہم لوگ ان کو ضرور جو ہے وہ مہمان نوازی میں ویلکم کریں گے ان اور ناصر محمود بٹ صاحب آپ کا شکریہ ایڈمنٹن سے آپ تشریف لائے اور خیر پروگرام کے لیے اتنے کے لیے تشریف لائے لیکن پھر بھی وقت نکالنے کا جزاک اللہ بہت بہت شکریہ بڑی بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیونکہ یہ یہ جگہ جو ہے اس طرح ریڈیو پہ باتیں کرنا جو ہے مجھے آج سے جو چھ سات سال پہلے کا زمانہ ہے جب یہاں پروگرام کرتا تھا, آجی. تھا آجی. اس زمانے میں جو ہے وہ موقع ملا ان یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے کا مجھے ابھی انیس صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں جو ان مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہیں منظور صاحب منظور صاحب السلام علیکم جی وعلیکم صاحب کیا حال چال ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ٹھاکر کو السلام علیکم میں uh, نے صرف یہ بتانا تھا کہ اچھلی میں نائنٹی ٹو میں لارڈ منسٹر رہا تھا اچھا. تقریباً دس مہینے اچھا. تو اس وقت وہاں پہ دو, دو, دو فیملی تھی ایک میں تھا ایک اور فیملی تھی اچھا, اچھا, اچھا, اچھا. اور آج ایک اللہ کے فضل سے وہاں پہ مسجد بھی قائم ہوگی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ تجارت بھی کافی ہوگی ہے جی الحمد للہ یہ احمدیت کی ترقیاں کہ کیا ہے یہ ترقی ہے جو جن کے لیے نشان ہے سمجھنے کے لیے بے شک کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں میتھ ادھر کینیڈا میں نائنٹی وہاں پہ گیا تھا دو فیملیز تھی وہاں پہ اچھا ایک میتھ تھا ایک مڈل صاحب کی فیملی تھی بس اور آج دیکھیں ماشاءاللہ وہاں پہ مسجد بن گئی ہے جمعہ کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں کہاں تک گنیں گے کہاں تک اس کا شمار ہی نہیں کر سکتا بہت شکریہ منظور صاحب آپ کا آنے کا پروگرام میں شامل ہونے کا اور ہمارے سامعین کو خوش آمدید کہنے کا ہمارے مہمانان کو خوش آمدید کہنے کا السلام علیکم رحمتہ اللہ یہ دیکھیں ہم پروگرام ٹورنٹو میں کر رہے ہیں اور ہمیں لارڈ منسٹر کے لوگ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں 92 میں واقعی وہاں پہ صرف دو فیملیز تھیں ان میں سے جو ایک فیملی کا انہوں نے نام لیا وہ مرزا اکرام صاحب کی فیملی ابھی تک وہیں پہ ہے اچھا اور الحمد اب اگر منظور صاحب آپ اگر جا کے دیکھیں وہاں پہ تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ لارڈ منسٹر کتنا چینج ہے اور جو ہماری کمیونٹی ہے وہ کتنی وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگی ہے مطلب کسی قسم کا جو ہے وہ کسی کو ایسا نہیں رہا کہ آپ اس کو احمد یا مسلم کمیونٹی کا نام لیں تو ہمارے کام جو جو ہم نے وہاں پہ کام کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو بتائے گا او آئی نو یور کمیونٹی تو اس لیے الحمد اب, اب تو بہت چینج ہے سو اس تمام سامعین کو لوئڈ منسٹر کی طرف سے جو ہے وہ دعوت ہے کہ جو بھی وہاں پہ آنا چاہے ضرور وہاں سے آئے گزرے اور بلکہ ہمیں وہاں پہ جو ہے ہماری مسجد کا نمبر جو ہے وہاں پہ ہے ہمیں بتائے اور ہم ضرور اسے جو ہے وہ ویلکم کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آنے کا منصور عظیم صاحب آپ کا شکریہ اور ناصر محمود بٹ صاحب آپ کا شکریہ بہت شکریہ جداک اللہ مکرم صاحب بہت خوشی ہوئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو بہترین رنگ میں یہ جو کام کر رہے ہیں سچائی کی صداقت کی آواز دنیا کے کانوں تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بیش از بیش خدمت کی یہ توفیق دیتا چلا جائے اور آمی. لوگوں کی آنکھیں اور کان بھی کھولے سچائی کو سمجھنے کے لیے جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ آپ دونوں ساتھیوں کا پروگرام سن رہے ہیں ریڈیو احمدیہ آپ نے سنا جو ہمارے مہمان گرامی گئے ہیں ابھی جائیں نہ مجھ سے مل کے جائیں کیونکہ میں ابھی پروگرام پہ ہوں میں اٹھ نہیں سکتا آم سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ دیا جس میں آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم ربیان جو ہمارا معمول کا پروگرام ہوتا ہے وہ اب ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں جیسے اگر کوئی اور مہمان آتے ہیں تو ہم دوبارہ اس کی طرف چلیں گے محترم عبدالنور عابد صاحب ہمارے پروگرام میں پہلے سے تشریف فرما ہیں مصباح بلوچ صاحب جو ہیں وہ بھی نماز کے لیے رکے ہوئے تھے وہ بھی تشریف لے آئے ہیں ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ کتب حضرت نسیم عدیہ پہ ہوتا ہے جیسے ہی یہ پروگرام آتا ہے اس میں مختلف کتب جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات ہوتے ہیں اب آپ کو دعوت کہ آپ اپنا سوال جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں لے کے تشریف لا سکتے ہیں 4164106522 ون اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 جومر سامعین ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام یعنی اگر آپ اس کی نشیات براہ نہیں سن پاتے تو ہمارا ویب کا پتہ ہے وائس اسلام اسلام इसी तरह अगर आप इस प्रोग्राम को देखना भी चाहें यानी लाइव स्ट्रीमिंग पे तो यूट्यूब पर हमारा चैनल है वॉइस ऑफ इस्लाम लाइव स्ट्रीम वॉइस ऑफ इस्लाम लाइव लाइव स्ट्रीम जहां पर आप ये प्रोग्राम देख भी सकते हैं और सामीन आप जब अपने सवाल हमारे प्रोग्राम में पेश करें तो अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर बताइए پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں کنٹرولز پہ انیس احمد صاحب ہیں یا ای میل میں ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے عامر احمد صاحب نے ای میل کر کے پروگرام کو سراہا ہے اوسلو ناروے سے ان کا بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں سامعین اس فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ رات 10 بجے تک رہے گا 10 بجے اس فریکوئنسی کو ہم خیر بات کہہ کے ایم 530 پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ کے ساتھ تقریباً ہم گیارہ بجے تک رہیں گے جب گیارہ بجیں گے یا اس کے لگ بھگ تو آپ کی خدمت میں ہم امام جماعت احمدی حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالی بن بنصر الزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ پیش کریں گے گفتگو کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں عبد النور عابد صاحب اور مصباح بلوچ صاحب دونوں مہمانان نے گرامی عبد النورابد صاحب سے گزارش کہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے جی حضب اللہ نشۃ عرجی بسم اللہ الرحیم ہم نے جس کتاب کا جیسے کہ بکرم صاحب نے آپ کو بتایا سامین کہ کتاب کا جو تعارف ہم نے شروع کیا ہے آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ حضرت اقدس مسیح ماحود علیہ السلاۃ والسلام کی کتاب ہے جس کا نام ہے شہادت القرآن اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کتاب حضرت اقدس مسیح ماحد علیہ السلّۃ والسلام کی کتب کا جو مجموعہ ہے جو موصوم ہے روحانی خزائن کے نام سے اس کی چھٹی نمبر کی جلد کے اندر یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا پس منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک صاحب جن کا نام عطا محمد تھا انہوں نے حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام کو یہ خط لکھا جس کے اندر انہوں نے یہ بات پوچھی کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ مسیح معود ہیں اب بات کچھ اس طرح سے ہے کہ عطا محمد صاحب اہل قرآن تھے اور احادیث کو وہ نہیں مانتے تھے تو ان کا جو جواب یا وہ جو چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ قرآن کریم سے یہ ثابت کیا جائے کہ کسی نے آنا ہے کیونکہ احادیث کو تو وہ مانتے نہیں تھے اور اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ وہ احادیث جو ہیں وہ سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں اکٹھی کی گئی ہیں انہیں عقائد میں ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا جس طرح اہل قرآن اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلۃ والسلام وفات پا چکے ہیں جس طرح قرآن کریم کی آیات سے ہم وقتاً وقتن آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کرتے رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کریم کی روح سے وفات پا چکے ہیں چنانچہ ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃسلام وفات پا چکے ہیں لیکن وہ کسی آنے کے آنے والے کے قائل نہیں تھے یعنی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے قرآن سے یہ بات ثابت کر کے دکھائیں اگر آپ مسیح مود ہیں تو قرآن کریم سے مجھے یہ بتائیں کہ کسی نے آنا ہے اس سوال کے جواب میں حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام نے یہ کتاب تصنیف کی اور پھر آفادیام کے لیے اٹھارہ سو ترانوے میں یہ کتاب شائع بھی ہوئی حضرت مسیح محدود علیہ صلاۃ والسلام نے اس کا میں ذکر کر آیا ہوں لیکن صرف یادہانی کے لیے میں دوبارہ عرض کر دوں اس کتاب میں یا اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے تین امور ایسے بیان کیے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ یہ میں امور کہہ لیں یا تین اینگل ایسے حضور نے بیان کیے ہیں کہ میں ان اینگلس سے اس سوال کا جواب دوں گا اور حضور نے فرمایا پہلا عمر یہ ہے پہلا تنقید طلب امر یہ ہے کہ مسیح مود کے آنے کی خبر جو حدیثوں میں پائی جاتی ہے کیا یہ اس وجہ سے ناقابل اعتبار ہے کہ حدیثوں کا بیان مرتبہ یقین سے دور اور مہجور ہے یعنی دیر سے لکھی گئیں دیر سے اکٹھی ہوئی سو ڈیڑھ سو سال کے بعد اس لیے اس کے اندر جو احادیث میں جو باتیں شامل ہوئی ہیں جو پیش گوئیاں مسیح موت کے متعلق ہیں اس لیے انکار کیا جاتا ہے کہ وہ زمانی بہت رکھتی ہیں اپنے اندر نمبر دو حضور نے جو اس میں سوال اٹھایا یا جو اس جواب کا جو اینکل تھا حضور نے پیش کیا حضور فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ میں بات لکھوں گا کہ کیا قرآن کریم میں کوئی ایسے دلائل موجود ہیں یا ایسی آیات موجود ہیں ایسے نشان موجود ہیں جس سے پتہ یہ لگتا ہو کہ کسی نے آنا ہے اور تیسری بات حضرت مسیح معود علیہ سات اسلام نے اس کتاب میں جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پتہ لگ جائے کہ قرآن کریم میں بعض دلائل ہیں بعض نشانیاں ہیں بعض آیات ہیں جو مسیح مؤود کے متعلق ہیں یا آئندہ آنے والے کے متعلق ہیں تو پھر یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ میں ہی وہ مسیح مود ہوں یا ان کا جو حقیقی اطلاق ہے وہ مجھ پر ہوتا ہے تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو علمی احباب ہیں جن کو علم سے شغف ہے ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے چھوٹی سی کتاب ہے آپ ایک دو سیٹنگز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ہماری جو ویب سائٹ ہے الاسلام اس پہ یہ سہولت سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی تو اس کا جو زمانہ ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں اگست 1893 میں موصوف یعنی عطا محمد صاحب نے یہ خط لکھا جس کے بعد حضرت مسیح مودیہ ساط اسلام نے یہ کتاب شائع فرمائی لکھی کتاب کے شروع میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا کہ تین اینگلز ایسے ہیں جس کے ذریعے میں جواب دوں گا اور پہلا جو سوال جو اٹھایا حضرت مسیح مودیہ صاحب اسلام نے وہ یہ تھا کہ کیا احادیث کو اس لیے نہ مانیں کہ وہ یا پیش گوئی جو مسیح معود علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہے اس لیے نہ مانے کہ وہ زمانی بہت اپنے اندر رکھتی ہیں یعنی سو ڈیڑھ سو سال کے بعد وہ ضبط تحریر میں آئیں اس لیے نہ مانیں اس پہ حضرت مسیح معود علیہ السّلاۃ والسلام اس سوال کا جواب اپنی کتاب میں آغاز میں دیتے ہیں حضور فرماتے ہیں اس عمر سے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں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 جو ایک منصف مزاج کی تسلی کے لیے کافی ہے اور بال ضرورت اس قدر مشترک پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ ایک مسیح آنے والا ہے حضور فرماتے ہیں کہ کتب جو احادیث ہیں وہ بھری پڑی ہیں اس بات سے تو پھر انکار کس طرح کیا جائے اگر نوز بلا میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے پھر دوسرا بھی بولتا ہے تیسرا بھی بولتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی ایک ہی بات کریں پھر اس کے علاوہ جو سنیوں کی جو معتبر کتابیں ہیں جن کا ذکر کیا اس کے علاوہ جو شیوں کی معتبر کتابیں ہیں ان میں بھی کسی آنے والے کا ذکر ملتا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں یہ ذکر ہیں پھر حضرت مسیحم علیہ ساتو اسلام نے لکھا کہ جو صوفیاء کی جو کتابیں ہیں حضور فرمایا آدھا کتابیں ایسی ہیں جس کے اندر صوفیاء نے اولیاء نے جن کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق لوگ تھا ملہم لوگ تھے الہام ہوتے تھے ان کو کشف دکھائے جاتے تھے صاحب کتاب وہ لوگ تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کے ذریعے انہوں نے خبر پائی اور بعد میں پھر انہوں نے مسیح جو آنے والا تھا اس کے حال احوال اس کے لکھے اس کی زندگی کے بارے میں لکھا پیشگوئیاں باز نہیں کیں پھر حضور چوتھی بات لکھتے ہیں کہ اگر ان تمام تینوں چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اگر بیرونی طور پر یہ تو اندر کی اسلام کے اندر ہی اندرونی باتیں ہیں اگر باہر سے دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمیں ایک آنے والے کے متعلق خوشخبری ملتی ہے کہ کسی نے آنا ہے مثلا حضور نے یہاں پہ اہل کتاب کی جو اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ تورات اور انجیل کی حوالے ہیں ان کا ذکر کیا کہ ان کے اندر بھی کسی کے آنے کا ذکر ملتا ہے پھر اعظم وسیم علیہ صلاۃ نے اس میں لکھا ہے کہ جو اعلیا کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں ہے یہ بھی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی خبریں کبھی حقیقت پر معمول نہیں ہوتی میں نے پہلے ذکر کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے جب ہمارے مہمان نہیں آئے تھے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ اعلیا کے آنے کے انتظار میں تھے ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ کے آنے سے پہلے الیا نے آنا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلط وسلام آئے ہیں تو انہوں نے اس لیے انکار کر دیا کہ اچھا تم آ تو گئے ہو لیکن تم سے پہلے تو الیا نے آنا تھا جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مصباح بلوچ صاحب اور عبدالنور عابد صاحب تشریف فرما ہیں یہ دونوں معزز مہمانان گرامی ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں عبد عابد صاحب ہمارے ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کینیڈا میں دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی جامعہ احمدیہ کینیڈا سے فارغ تحصیل ہوئے اور اب جامعہ دیا میں ہی بطور پروفیسر کے خدمات انجام دے رہے ہیں مصباح بلوچ صاحب ہمارے جامعہ دیا کے ہی پروفیسر ہیں یہ پاکستان سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور دونوں ہمارے پروگرام میں کتب حضرت مسیم عدودیہ السلط اسلام کے حوالے سے تشریف لاتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں محمد تکی صاحب جن کو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کافی ہولڈ کرنا پڑا میری معذرت قبول کریں اور آپ کی کال ہم لیتے ہیں تقی صاحب السلام علیکم السلام جی جی آپ ایر پہ بات کیجیے جی جی میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام کے والد نہیں تھے اچھا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی جی کچھ اور بھی ہے اس کا حصہ نہیں اس کے بعد مجھے یہی بات کری تھی ان کے والد نہیں تھے تو کیا وہ ہستی پیدا کر سکتی ہے کیا وہ زندہ نہیں اوپر اٹھا سکتی چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا دونوں سوالوں کا یہ تھے تکی احمد صاحب ٹورنٹو سے اور ان کی کال ہم نے لی دعوت جواب کے لیے عبد الراب صاحب سے گزارش جی تقی صاحب نے یہ سوال کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام بن باپ پیدا ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو اتنی قدرت حاصل ہے کہ ان کو بن باپ پیدا کر سکے تو کیا آسمان پر نہیں اٹھا سکتا جی تو تقی صاحب آ, اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر تھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آسمان پر اٹھا لیتا اور آخری زمانہ میں ان کو واپس لے آتا اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھا کہ جب دشمن آپ پہ حملہ کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ سے پہ تو کم از کم سو نہیں تو دو سو یا تین سو یا چار سو فٹ کی بلندی پر ہی جا کے ہوا میں کھڑا کر دیتا تاکہ دشمن ان تک پہنچ ہی نہ سکتے کیا اللہ تعالیٰ اس وقت قادر نہیں تھا جب حضرت امام حسن اور حسین کو حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت قادر ہے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ انتہا سے باہر ہے اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے یہاں پہ کہ اگر کسی کا باپ نہ ہو تو وہ اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ وہ آ, کوئی ایسا شخص ہے جس میں غیر معمولی آ, کوئی حیثیت اس میں شامل ہو تو اس کا میں جواب آپ کے سامنے عرض کر چکوں क, کروں کہ بن باپ کے پیدا ہونا کوئی بڑا معضہ نہیں ہے اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ایک عورت اکیلی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے اور اگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے کروموسومز اگر آپس میں ملتے ہیں ودن اور اس بات کے علاوہ کہ کوئی مرد ان کو چھوئے اور فرٹیلائزیشن اگر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور سائنس اس بات کو مانتی ہے اور اس ٹرم کا جو نام رکھا ہے اس کا نام ہے جینسس آپ اگر گوگل آپ کے سامنے ہے آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں اس پہ تحقیق بھی کر سکتے ہیں تو بن باپ پیدا ہونا کسی کا یہ کوئی ایسا معضہ نہیں ہے کہ جو بالکل ہی امتیاز ہو کسی ایک بندے کے ساتھ اس کی مثالیں اور بھی دنیا میں ہوں گی اگر نہیں بھی ہیں تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بن باپ پیدا ہونا کوئی ایسی غیر معمولی صلاحیتیں کسی کے اندر پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے غیر معمولی ایسا سلوک ہو کہ اس کو آسمان پر لے جائے اور پھر دو ہزار سال اس کو آسمان پر بٹھائے اور پھر ایسی امت جس کی طرح وہ پہلے بھیجا ہی نہیں گیا اور قرآن کریم یہ کہتا ہے رسول اللہ بن اسرائیل اس چیز کو کاٹتے ہوئے امت محمدیہ میں اس اس عیسیٰ علیہ صلاحت اسلام کو یا اس شخص کو واپس نازل کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نمبر دو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم سے بات کریں اگر تو قرآن کریم یہ کہتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آسمان پر چلے گئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے واپس آنا ہے پھر تو ہم مانیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو قرآن کریم فوت شدہ ثابت کرتا ہے میں نے ابھی یہ کتاب جو اعتراضی جنہوں نے کیا جماعت احمدیہ پہ موترس تھے اور جماعت احمدیہ کے عقائد کے خلاف تھے وہ بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ سلام فوت ہو چکے ہیں قرآن کریم میں بڑی واضح دلائل بڑے واضح باتیں موجود ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا ثبوت ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے علاوہ اگر کوئی اور نبی ہوتا اور اگر آسمان سے انہوں نے واپس ہونا پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں چلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں تو وفات کا آ گیا لیکن ان کے بارے میں نہیں آیا تو یہ آ سکتے ہیں لیکن جب قرآن کریم اس بات کو واضح طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلات اسلام فوت ہو چکے ہیں وہ اب دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے تو پھر اور وجہ کیا رہ جاتی ہے کہ ہم ان کو زندہ آسمان پر یقین کریں ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو اہم دیا جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مس پابلوج صاحب اور عبد النورابد صاحب ہیں سامعین آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات پورے کینیڈا سے آئے ہوئے مختلف مشنریان سے کروا رہے ہیں اور اب ہمارے آپ نے ابھی پہلے پروگرام کے حصے میں لارڈ منسٹر اور اسی طرح ایڈمنٹن دو مختلف شہروں کے مشنریان سے رابطہ کیا آ، ان کی باتیں سنی اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں کینیڈا کے مشرقی کونے یعنی اٹلانٹک کینیڈا میں اور وہاں سے ہمارے مشنری ندیم خان صاحب ہمارے ساتھ فون پہ جڑ چکے ہیں جو اس وقت ٹرانٹو میں ہیں اور ندیم خان صاحب جو ہیں یہ بھی ان نوجوان مشنریز میں سے ہیں جنہوں نے کینیڈا میں آ کے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اور وہاں پہ خدمات انجام دے کے اب یہ واپس ٹرانٹو میں ان کی تقرری ہوئی ہے ندیم خان صاحب آپ ایر پہ ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام اللہ جی ندیم صاحب آپ اس وقت لائیو ہیں اور ہمارے سامنے ان کو بتائیں کہ ایسٹرن کینیڈا میں جماعت احمدیہ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور اس کی کیا خدمات ہیں جی محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خاکثار کو ماہ نومبر میں دو سترہ میں جو ہے وہاں پہ سڈنی نوسکوشیا میں جانے کی توفیق ملی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سڈنی میں جماعت احمدیہ کی تقریباً چھ فیملیز ہیں اور جن کی اکثریت جو ہے وہ آ, ڈاکٹری پیشہ سے تعلق رکھنے والی ہے اسی طرح سے اٹ, اٹلانٹک کینیڈا میں جو جماعت احمدیہ کی وہ چار جماعتیں ہیں اور جس میں سڈنی ہیلیفیکس نیو فاؤن لینڈ اور نیو برانزوک میں آ, یہ چار جماعتیں ہیں الگ الگ تل سے اور اسی طرح سے آ, پورے اٹلانٹک کینیڈا میں جماعت احمدیہ کی ایک ہی مسجد ہے جو کہ سڈنی نواسکوشیا میں واقعہ ہے جو کہ بیت الحفیظ کے نام سے جانی جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے کہ وہاں پہ جماعت کا اتنا ایک اچھا اثر و رسوخ ہے کہ جو دیگر مذاہب والے اور غیر احمدی احباب ہیں وہ بھی اپنے مسائل کا حل پوچھنے کے لیے اکثر اسی مسجد میں ہی تشریف لاتے ہیں اور اس لحاظ سے ایک جماعت احمدیہ کو کافی ایک اچھا وہاں پہ اس کا پیغام پہنچا ہوا ہے اور اسی طرح سے جو جماعت احمدیہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو کہ پرانے مربی صاحب تھے اور اب خاص طور کو کچھ عرصہ سے وہاں پہ خدمت کی توفیق مل رہی ہے تو اس طرح سے ہے کہ مختلف چرچز یونیورسٹیز ہائی اسکول لائبریریز اور بہت سی ایسی جگہیں جہاں پہ جماعت احمدیہ کو جانے کا موقع ملتا ہے اور وہاں پہ اپنا فلائٹ کے ذریعے سے اور دوسرے طریقوں سے جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچانے کی توفیق ملتی ہے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو جماعت احمدیہ کا وہاں پہ ایک عمومی تاثر ہے وہ بہت اچھا ہے اور ایک پیسفل جماعت کے نام سے جانی جاتی ہے اور آ, میڈیا کے ساتھ اور پریس کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اور وہ بہت سے ہمارے جو ایونٹس ہوتے ہیں بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں وہ شامل بھی ہوتے ہیں اور آ, اس کے علاوہ مختلف انٹرویوز وغیرہ جو ہیں وہ آ, وہ اکثر کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جماعت کا ایک اچھا آ, جو عمومی عمومی جو تاثر ہے وہ ان کے سامنے آتا رہتا ہے اور اسی طرح سے آ, گزشتہ سال مکرم محترم آ, امیر صاحب ملک لال خان صاحب کا جو وزٹ تھا ایسٹرن کینیڈا کا جو اٹلانٹک کینیڈا کا وزٹ تھا دی. اس میں بھی جو جماعت کا خاص طور پہ حضور بن کی طرف سے جو ایک ہدایت تھی کہ جو انڈیجنس لوگ ہیں جو فرسٹ نیشن کے والے ہیں ان سے تعلق قائم کریں تو یہ ایک اللہ تعالی کا فضل ہے کہ سڈنی سکوشیا میں ایک ان کا ایک بڑا ریزرو جو کہ ممبر ٹو اور ایس کے سونی کے نام سے ہے جی uh, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک اچھا دوستانہ تعلق ہے اور اسی طرح سے پھر نیو فاؤنڈ لینڈ میں بھی uh, کچھ مک میک ہیں جو کہ uh, جب امی تشریف لائے تو ان کے ساتھ پھر ملنے کا موقع ملا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک خاص جو ہے وہ ان سے دوستانہ اور ایک اچھی اچھی تعلق ہے ان کے ساتھ کہ وہ uh, جماعت کو ایک اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ اس وقت جماعت کی صورتحال ہے وہاں پہ اچھے بہت, بہت شکریہ آپ نے کوالپو کا ذکر کیا وہاں پہ جو جی جی جی لوگوں کے ساتھ ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ ہمارے سامنے بتائیں گے ہاں جی کالیپو نیشن جو کہ فرسٹ نیشن ہی میں سے ایک گروپ ہے اور ان کے ساتھ جو جماعت احمدیہ کا ایک ایونٹ ہوا تھا جو کہ فرینڈ شپ کے نام سے جانا گیا تھا اور اس میں اللہ تعالی کے فضل سے کوئی ڈیڑھ سو کے قریب جو تھے افراد تشریف لائے تھے اور اس میں کافی تعداد تو اسی فرسٹ نیشن کے لوگوں کی تھی اور اسی طرح سے دوسرے اور میرا خیال آپ کی لائن جو ہے اس میں فیڈ بیک آ رہی ہے اس لیے آپ سے گزارش کے دوبارہ کال کر لیں اور سامعین اس دوران میں عرض کروں کہ کوالپو جو ہے وہ کینیڈا کے مشرقی ترین جو صوبہ ہے نیو فن لینڈ کا کہلاتا ہے اس میں ہے یہ اور وہاں پہ یہ مک میک قبیلے کے لوگ ہیں کوالپو مک میک نیشن کہلاتے ہیں اور امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسی الخام سید اللہ تعالی بن نسلِ عزیز کی ہدایت پہ جماعت احمدیہ نے ان لوگوں کے ساتھ روابط بڑھائے ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ان تک پیغام اسلام جو ہے وہ ہم پہنچا رہے ہیں اور اسی حوالے سے یہ جس تقریب کا ذکر کر رہے تھے وہ ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ندیم خان صاحب دوبارہ لائن پہ آگے ہیں ان کی کال لیتے ہیں جی ندیم صاحب السلام علیکم نئی کال ڈراپ ہو گئی ان کی بہرحال تو یہ وہ کوششیں ہیں جو ہم مشرقی کینیڈا کا جو کونا ہے اس میں کر رہے ہیں اور میں نقشے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس تک جانے کے لیے میں سڈنی تک تو گیا ہوں نیو فن لینڈ میں نہیں گیا لیکن وہاں پہ جو فیری چلتی ہے وہ بھی کئی گھنٹے کی فیری ہے hmm. اور بلکہ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ جب جائیں تو آپ اپنے سلیپنگ برتھ بک کروا کے جائیں اور عالباً دو پورٹس ہیں اور اس میں ایک سینٹ جانز میں ہے اور ایک مغربی حصے میں ہے <coughs> اور جو مغربی حصے والا ہے سات آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اور جو دوسری طرف والا ہے اس میں تو بہت زیادہ وقت हुँ. لگتا ہے تو اتنی دور یہ ہیں آ, یہاں سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تک لوگ جاتے ہیں اور وہاں تک جماعت احمدیہ جو ہے وہ آپ کا پیغام جماعت اسلام کا پیغام جو ہے وہ لے کے جاتی ہے اندازے کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جس جگہ کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ٹورنٹو سے تقریباً ڈھائی چوبیس سو کلومیٹر ہے چوبیس سو کلومیٹر ایک طرف کا رستہ ہے اور اگر ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں تو ڈھائی گھنٹے کی فلائٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جماعت احمدیہ کو کہ وہ اس طرح ملک کینیڈا کے جماعت احمدیہ کینیڈا کو کہ کینیڈا کے کونے کونے میں جا کے وہ اسلام کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور ان کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ان کے ساتھ روابط بڑھا رہے ہیں یہ وہی مضمون ہے جو آن سر رسل وسلم کے سلام. زمانے میں آپ کو ملتا ہے جب انہوں نے مختلف وفود جو تھے وہ مختلف ارد گرد کی ریاستوں کو ارد گرد کے قبائل کو بھیجے اور ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا ہمارے ساتھ ندیم صاحب ہیں یا طارق صاحب ہیں طارق صاحب ہیں طارق صاحب سے ہم ملاقات کرتے ہیں ابھی ہم مشرقی کینیڈا کے کونے کی بات کر رہے تھے اب ہم آپ کو بالکل مغربی کونے میں لے جاتے ہیں ملک کینیڈا کے یعنی کہ وینکوور میں اور وینکوور کے مشنری جو ہیں وہ بھی جماعت احمدیہ کی جو سالانہ مجلس شعرا ہوتی ہے اس میں شامل ہونے کے لیے ٹورنٹو میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم رابطہ کرتے ہیں وینکوور کے مشنری اس وقت ٹورنٹو میں تارے عظیم صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ طارق صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے اور مصروف دن گزرنے کی وجہ سے آپ کافی تھکے میں ہوں گے لیکن پھر بھی آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ اس وقت براہ راست آن ایئر جا رہا ہے ہمارے سامعین کو بتائیں گے کہ جماعت احمدیہ وینکوور میں کیا اس سے اس سے تعارف کروائیں اور اسی طرح وینکوور شہر سے تعارف کروائیں جی بالکل ضرور سب سے پہلے تو موقع دینے کا برٹش کولمبیا کینیڈا کے جیسے آپ نے ذکر کیا سب سے مغربی ویسٹرن پروونس ہے صوبہ ہے اور ہماری جماعت اللہ کے فضل سے بہت عرصے سے سے وہاں قائم ہے اور کینیڈا کے بڑے میں سے بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت وہاں پہ اللہ کے فضل سے قائم ہے ہماری جو مسجد ہے وہاں پہ بیت الرحمان وہ اللہ تعالی کے فضل سے برٹش کولمبیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کے علاوہ 2013 میں حضور انور بن ر نے اس مسجد کا افتتاح کیا تھا مطلب الحمدللہ للہ ہم میں سے بہتوں کو اس میں شامل ہونے کی بھی سعادت حاصل ہوئی جی, تو اس کے جی. علاوہ بینکوبر جماعت میں کئی حلقے ہیں کئی جماعت میں, کئی مختلف چیپٹرز ہیں اور کئی پریئر سینٹرز بھی ہیں جیسا کہ میں ذکر کیا اللہ کے جماعت جو ہے کافی بڑی ہے اس کے علاوہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے الحمدللہ ہمیں بہت کافی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جیسے جماعت کا باقی جگہوں پہ بھی ایک طریق ہے طرز ہے اسی طرز پہ وہاں پہ بھی علاقے فضل سے پروگرام ہوتے ہیں جی ہماری ایک بہت فیلینٹ فیچر یہ ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے ہم لوگ الحمدللہ ورلڈ ریلیجنز کانفرنس عالمی مذاہب کانفرنس جو ہے وہاں پہ وینکوور میں اور اس کے ارد گرد کے شہروں میں برٹش کولمبیا کے دور دراز کے شہروں میں بھی منعقد کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ ایک بہت کامیاب پروگرام ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور یہ صرف مطلب اور دور کے علاقے جیسے ٹیرس پرنس روپرٹ اور اس سے بھی بعض دور کے جو وینکوور سے بارہ بارہ گھنٹے دور جہاں چھوٹی چھوٹی کچھ فیملیز ہمارے جماعت کی آباد ہیں تو بعض دوسرے چیپٹر بھی بعض ان کی مدد کرتے ہیں اور جا کے وہاں پہ اللہ کے فضر سے کئی سالوں سے یہ عالمی مذاہب کانفرنس جو ہے وہاں ان کا انعقاد ہو رہا ہے اس کے علاوہ وینکوور شہر میں ہم لوگوں کو الحمدللہ مختلف مذاہب اور کلچرز کے ساتھ بھی پروگرام کرنے کا موقع ملا ہے کچھ عرصے سے ہماری جو عیسائی کمیونٹی وہاں پہ موجود ہے ان کے ساتھ بھی ہم لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں ذکر کرنے کا اور ان کے بارے میں سٹڈی کرنے کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے جس میں ہمارے جو عیسائی دوست ہیں بھائی ہیں وہ اپنے اپنی کتاب کے مطابق پیش کرتے ہیں اور ہم اسلام کے مطابق قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلند مرتبہ ان کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کے علاوہ دوسرے بھی بعض مذاہب جیسے وہاں پہ ایک بہت بڑی پنجابی یا سکھ کمیونٹی بھی وینکوور میں آباد ہے تو ان کے ساتھ بھی ہمیں کئی پروگرام کرنے کا موقع ملا ہے اور اسی طرح ان کے بانی اور یا فاؤنڈر بابا گرو نانک صاحب کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح ان کی کمیونٹی کے ساتھ ایک پروگرام کیا جس میں ہم دونوں کمیونٹیز نے ان نیک بزرگ کے بارے میں کئی مطلب اپنے اپنے جو ہماری جو ہمارا مطالعہ ہے یا جو ہماری کتب کہتی ہیں ان کے مطابق نیک باتوں کا ذکر کیا اور اس طرح ایک تعلق اور بھائی چارے کی بنیاد ڈالی تو اس طرح کا یہ پروگرام الحمدللہ کئی سالوں سے ان کے ساتھ کرنے کی توفیق مل رہی ہے اس کے علاوہ ہم خدمت انسانیت کی طرف بھی جیسا کہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے اور حقوق العباد ہم سب کچھ فرض ہے کہ بجا تو اسی طرح اس حوالے سے بھی الحمدللہ بہت ساری ایکٹیویٹیز وہاں پہ خدام انصار لجنا یعنی مرد اور خواتین بچے سارے اللہ کے فضل سے اس میں شامل ہوتے ہیں Uh, اس میں اس کی ایک بڑی جو ریگولر جو پروگرام ہمیں کرنے کی توفیق ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ خدام آ, کھانا مسجد کے اندر اکٹھے مل کے تیار کر کے जी. ڈاؤن ٹاؤن جاتے ہیں اور وہاں پہ جو لیس فورچونیٹ یا غربا ہیں ان میں وہ کھانا تقسیم کرتے ہیں اس کو ریگولر بیسس پہ کرنے کا موقع ملتا ہے अच्छा. اور اس سے الحمدللہ ہمارے جو خدام ہیں ان میں خدمت انسانیت کا جذبہ بڑھتا بھی ہے اور ایک انکساری آج اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے تو یہ ایک خدمت, کا خدمت ہے جو وہاں پہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ریگولر بیسس پہ ہمارے جماعت کے ممبران وہاں پہ بلڈ ڈونیشن میں حصہ لیتے ہیں اچھا تو اس کو بھی ہم لوگ کافی ایکٹیولی الحمدللہ وہاں پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریسنٹلی لاسٹ ایئر ہمارے جماعت نے ایک اور نیا انیشیٹو شروع کیا ہے اور وہ ہے رن فار ڈیلٹا ڈیلٹا اس آبادی یا شہر کا نام ہے جہاں پر ہماری مسجد قائم ہے تو اس شہر میں ہماری کمیونٹی میں جماعت نے ایک نیا یہ رن فار ڈیلٹا کا انیشیٹو لیا ہے اور اس میں چیریٹی واک یا چیریٹی رن آرگنائز کیا جاتا ہے اور جو فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں وہ تمام لوکل ہاسپیٹل اور فوڈ بینک کو دیے جاتے ہیں فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ اس علاقے میں رہنے والے انسانیت کی خدمت کی جا سکے تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو خدمت انسانیت کے حوالے سے ہم کرتے ہیں اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور الحمدللہ للہ وینکوور جماعت کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہاں کے خدام انصار لجنا تمام تنظیمیں مل کے یہ فریضہ انجام دیتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم کام اے, وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے ریسنٹلی پنجابی کمیونٹی نے ایک اپنا پروگرام وساکھی کا منایا ہے اور وہ ہر سال منایا جاتا ہے جی تو اس پہ کئی قسم کے سٹال لگتے ہیں اور جو لوگ اس وساکی یا سپریڈ میں اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں اس میں ان کی خدمت کی جاتی ہے انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے پانی پلایا جاتا ہے یا جس بھی رنگ میں کوئی کرنا چاہے جی تو الحمدللہ ہمیں بھی اس سال ہمیں بھی موقع ملا کہ ان ہزاروں لوگوں کو جو اس میں شامل ہوتے ہیں لاکھوں میں تعداد ان کی ہوتی ہے تو انہیں بھی الحمدللہ ہمیں بھی ان کی خدمت کا موقع ملا اور اسلام کی مثبت تصویر سب کے سامنے پیش کرنے کا الحمد اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے موقع دیتا ہے اور وہ پیغام جو ہماری جماعت کا ہے کہ لو فور آل ہیٹ فرن اس پہ ہمیں عمل کی بھی توفیق ملتی ہے اور یہ پیغام جو ہے وہ تمام دنیا تک جو جو ان پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں ان سب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہنچتا چلا جاتا ہے ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا تعارف کروانے کا نہ صرف اپنا بلکہ شہر وینکوور کا بھی اور جماعت کا بھی جماعت احمدیہ وینکوور کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ طارق صاحب آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے جی سمن آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آپ کی ملاقات ہم مختلف مشنری صاحبان سے کروا رہے ہیں آپ نے ابھی تک جماعت احمدیہ کے جو مبلغین ہیں شہر لارڈ منسٹر میں منصور عظیم صاحب سے بات سنی پھر ایڈمنٹن کے ہمارے مبلغ ناصر محمود بٹ صاحب سے آپ کی ہم نے بات کروائی ندیم خان صاحب اٹلانٹک کینیڈا سے ان سے ہمارا رابطہ جڑ جڑا اور پھر ٹوٹ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان سے دوبارہ رابطہ ہو جائے اور ابھی آپ نے وینکوور کے ہمارے مبل اختار قزیم صاحب سے وینکوور کے بارے میں گفتگو سنی یہ آپ کے سامنے ان کا تعارف کروانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو جماعت اہم دیا کہ ان کوششوں سے متعارف کروایا جائے جو اسلام کی خدمت کے لیے وہ کر رہی ہے پورے ملک کینیڈا میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں جماعت احمدیہ پہنچتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ان کے سامنے اسلام کا پیغام رکھیں صحیح رنگ میں رکھیں اور ان ان تک وہ محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیں جو اکثر لوگوں کے لیے آج کی دنیا میں ملنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہمارے ساتھ ندیم خان صاحب ٹیلی فون پہ آ گئے ہیں جو ہمارے مشنری اٹلانٹک کینیڈا ہیں صاحب, اسلام علیکم. جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی ہم بیچ میں ہو گئے تھے کیونکہ غالباً ٹیلی فون سگنل تھا آپ ہمارے پاس چاند منٹ ہے ہم آپ کی کال دوبارہ لیتے ہیں جی وہ اس طرح سے میں بات کر رہا تھا کہ کاپو نیشن جو ہے جی وہ فرسٹ نیشن میں سے ہی ایک ریزرو ہے جی اور جب امیر صاحب کا اٹلانٹک کینیڈا کا وزٹ ہوا تو اس دوران انہوں نے جو ہمارے وہاں کے ریجنل امیر صاحب ہیں صادق بدھن صاحب انہوں نے اس کوری میٹنگ کا جو ہے وہ انتظام کیا جو کہ فرینڈشپ برج کے نام سے جانی گئی اور اس میں محض اللہ تعالی کے فضل سے کوئی ڈیڑھ سو سے دو سو کے قریب جو افراد تھے انہوں نے شمولیت کی اس میں اور یہ ایونٹ بہت ہی اچھا رہا اور میڈیا میں کافی زیادہ اس کی کوریج ہوئی اور بہت سے نیوز پیپرز میں بھی وہاں کے جو لوکل نیوز پیپرز ہیں وہاں پہ بھی اس میں آیا کہ جماعت احمدیہ اور کالیپو نیشن کے درمیان جو ایک فرینڈ شپ برج کے نام سے ایونٹ ہوا اور جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شمولیت اختیار کی تو ایک اچھے طور پہ اور ایک بہت اچھا پلیٹ فارم تھا جہاں پہ جماعت کا پیغام پہنچایا گیا ان تک اچھا اس کے بعد بتائیں گے کہ یا اس سے پہلے کا بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا کوششیں وہاں پہ ہو رہی ہیں جماعت ماتحمدیا کی مقامی لوگوں کی خدمت کے حوالے سے یا روابط کے حوالے سے کچھ بتائیں گے جی اس میں ایسے ہے کہ جو زیادہ چونکہ وہاں پہ فرسٹ نیشن کے لوگ کافی زیادہ ہیں جی اور مختلف میں ہیں جیسے پرنس ایڈورڈ آئلینڈ ہے اور پرنس ایڈورڈ آئلینڈ میں ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں بھی جماعت کی نمائندگی ہے وہاں پہ جماعت کی ایک فیملی موجود ہے جو کہ فضل ملک صاحب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ بھی جتنے بھی کہہ کہ فرسٹ نیشن والے ہیں ان سے اچھا ایک تعلق ہے اسی طرح سے پھر نیو برانزوک میں ہیں ادھر بھی جو ہے وہ جماعت کا ایک اچھا تعلق ہے پھر سڈنی میں اس طرح سے پھر آگے سینٹ جان میں हुँ. تو جماعت اس طرح سے اسٹیبلش تو نہیں ہے کیونکہ افراد کی تعداد کم ہے اور جو فاصلے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جیسے آپ آگے ذکر کر رہے تھے کہ فیری لینی پڑتی ہے اور जी پھر کافی گھنٹوں کی ڈرائیو ہے لیکن الحمدللہ فون پہ جو رابطے ہیں وہ آپس میں مضبوط ہیں اور Uh, لیکن یہ ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے تو uh, جانے کا وہاں uh, جب بھی اتفاق ہوتا ہے تو uh, ایک اچھا جو ہے جماعت کا نظام قائم ہے اور uh, uh, جو مستقل جو کہہ کہ چونکہ یونیورسٹیز زیادہ ہیں وہاں پہ سکول زیادہ हुँ. ہیں اور انڈیا اور پاکستان سے بہت سے طلباء آتے ہیں uh, جن کو جماعت کا پیغام پہنچانے میں آ, کافی آسانی رہتی ہے ندیم جی صاحب ہمارا اس فریکوینسی پہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کا بہرحال آپ کا شکریہ اٹلانٹک کینیڈا کے بارے میں خدمات کے بارے میں بتایا بہت بہت شکریہ سامین اس فریکوینسی پہ ہمارا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ عبد النور عابید صاحب اور مسفا بلوچ صاحب ہیں دونوں سامعین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ساتھ چندی لمحوں میں ہم اب ایم 530 پہ دوبارہ رابطہ کریں گے اس وقت تک کے لیے مکرم نذیر اور نیس احمد صاحب کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام> Ahmadiyyat Zindabad You are listening to Radio Ahmadiyyat, the real voice of Islam. Ahmadiyyat Zindabad Ahmadiyyat Zindabad Ahmadiyyat Zindabad Ahmadiyyat Zindabad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 پر چم ہم اسلام کر دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیت زندہ آباد Ahem, <laughs> my